اس خواب نے خواب میں دیکھا وہ ایک دالان میں کھڑی ہے والا سا سر اٹھا کے سامنے دیکھتی ہے تین اطراف میں کمرے ہیں ایک لکڑی کا دو منزلہ گھر جیسے پرانے لاہور کے بطال میں بنی پرانی حویلیاں بلائی منزل کے کمروں کے آگے بالکلیاں کھلتی ہیں جن میں گملے رکھے ہیں سہن کے ایک کونے میں ایک گول چبوترا بنا ہے جس پہ ایک مجسمہ نصف ہے چوڑا پہنے کھڑے آدمی کا مجسمہ جس کی میان میں تلوار ہے وہ کی کیسے قدم اٹھاتی ہے حویلی نما گھر کی دیوار کے پاس آ رہی ہے دیوار کی کونے میں الفاظ کھدے نظر آتے ہیں جیسے گیلے گارے اور سیمنٹ میں کسی نے کھود کھود کے لکھا ہو وہ الفاظ چمک رہے ہیں تاشا جو شہزادیوں جیسے تھی اور جس نے ایک غلام سے شادی کی تھی نیچے ایک طویل نظم لکھی ہے جون کے درمیان ایک دن ایک دن ایدم نیا تم اس گھر میں دفن خزانہ ڈھونڈنے آئیں گے وہ چونک کے گردن گھماتی ہے گھر تنہا ویران پڑا ہے وہاں کوئی نہیں ہے مگر یوں لگتا ہے گیا در و دیوار بول رہے ہیں جیسے نہیں اس کے نیچے ہے خزانہ ہمیں نیچے جانا ہوگا ایک جھٹکے سے تالیا کی آم کھلی تو اپنے ایئر کنڈیشن کمرے میں چتلی چونک کے اٹھ بیٹھی खजाना है। قدر زور زور سے دھڑک رہا تھا سارے وجود میں خوشگوار سے بے یقینی پھیل گئی تھی خزانہ باقی ہے اور صرف میں جانتی ہوں کہ وہ کدھر ہے سنباؤ کا گھر. وہ نیچے اتری, میں اڑسے اور باہر بھاگی. نیچے آئی تو داتن کچن میں کام کر رہی تھی پین کیک की خوشبو تازہ مشروم کا آملیٹ خستہ کری की کی مہک تمام سے ناشتہ کر رہی تھی نقین اپنے لیے کیونکہ جانتی تھی تالیاں یہ سب نہیں خاتے. दाते मेरी काली कालींधों से थाम के से अपनी शरम घुमाया दात के हाथ से कशगीर गिर गया और बुखला गई चाह हम पकड़े गये ताइया दाते दातिन वो इतनी खुश थी की मूर्ति की बात सुनी ही नहीं दाते खजाना है तनबाव के घर में मैंने खुद देखा है दाते نے پہلے ادج کے اسے देखा پھر اس کے تنے धीरे پڑے سمجھ کے گہری سانس لی خواب میں نا میرے خواب جھوٹے نہیں ہوتے وہ سنباؤ کا گھر ہے تین का کا گھر تین خزانوں کا گھر اور کہاں ہے وہ گھر وہ سنجیدگی سے تالیا کا خوشی سے تم تمایا چہرہ دیکھ رہی تھی ملاکا میں ایک ہی تو گھر ہے جس کو سنباؤ کا گھر کہتے ہیں وانگلی کا گھر جو وان پاتے کی ملکیت ہے اور میں نے کل سنا اس کو بیچنا وہ خوشی سے گلابی پڑتی بتا رہی تھی تالیا مجھے تم سے بات کرنی ہے اور تمہارے خوابوں پانی ہے. داتے آہستہ چونکہ میں پانی پھیرنا ہے امیر ہونے والی ہوں اس لیے بدبوئی کا برا نہیں مناؤں گی اپنی ایڑیوں پہ گول گول گھو جیسے کوئی انسنی دھن بج गोल ہو اور اس سے رکھ کر رہی ہو لنکاوی میں لنکاوی میں ایک मैं लंकावी में एक گی پھر اس फिर उसमें एक قلعہ بناؤں گی وہ مہارت سے گول گول گھومتی ایک کونی سے نہیں ہے داتے میں اسے سے ایک دفعہ پھر یہ بات اور تمہیں میں اپنے محل کا سب سے چھوٹا کمرہ دوں اس کے پیر برف رفتاری سے گھوم ہی تھے وہ لڈو کی طرح آگے سیڑھیوں تک جا رہی تھی تالیا وہ چابی ملون ہے اب تمہیں کوارٹر ملے گا وہ گھومتے گھومتے رکی चेहरे से बाल हताया और लापरवाही से कहकर सीढ़िया गई घुटनों तक आते फ्रॉक और ट्राउजर में मलबूस ऊपर सफेद मिनी कोट पहने वो हल्के मेकअप में तैयार लग रही थी लातिम किचन की गोलमेज के लवाज मार चिने बैठी थी वर्षरत ने कड़ीवाई और कुर्सी खींची خوشتوب, پین, کی, تازگی, موطر, نے گہری اتاری جانتی ہوں میں یہ سب نہیں کھاتی تھی کیوں بناتی ہوں میرے لیے کس نے کہا تمہارے لیے بنایا ہے hm. دادی نے برا مان کے ایک پلیٹ اس کی طرف کھسکائی جس میں جوس کا ایک گلاس کا سیٹ رکھا تھا تالیا گہری سانس لے کے بیٹھی ابھی بھی وقت ہے داتے اپنے وزن کی فکر کرو عورتوں کو فٹ رہنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے موٹاپا موت ہے فٹ رہنا صحت ہے مجھے تم سے بات کرنی ہے دانتے نے رکھی تھی مگر کچھ بھی چھوئے بغیر سنجیدگی سے اس طرح کا میسج آیا ہے انہوں نے آج جلدی بلوا لیا ہے پینٹنگ آج مکمل کرنی ہے تو سیب میں دان گاڑتے ہوئے بولی یہ کتاب دانتے نے کتاب اٹھا کے دکھائی تو سیب کا ٹکڑا چباتے تالیا نے ہم شکار باز یہ کتاب میں نے پڑھی ہے اور میں اندازہ کر سکتی ہوں کہ تمہارے بابا اور تمہارا سارا خاندان نہ تمہارا گاؤں اب وہاں ہے نہ کوئی خزانہ تمہاری راہ دیکھ رہا میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کہاں سے آئی اور کیوں آئی داتن نے اپنا بھاری ہاتھ اس हाथ ہاتھ پہ رکھا جو بالکل گھڑی کی سریاں آگے چلتی رہی داتن दातिन دھوکا بولتی رہی تالیا سنتی رہی درمیان چند ایک سوال اس نے پوچھے آخر میں, داتن بول میں جانتی ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے بہت انہونا ہے اور سی بھی کھل ہوئی اور محدود مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا کیا دیو مالائی کہانیاں پڑھتی رہتی ہو تم داطن ایسا کچھ نہیں ہوتا حقیقی दुनिया में हटो भाई اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے ہو. کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس بات پہ ماتھے پہ بل پڑ اس نے ایسے جلدی میں کیوں بلوایا क्यों نہیں شاید کیوں جانا ہے احتیاط کرنا اسرا سے کیونکہ سیاسی بیوی سیاست دان سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے وہ कैसे नहीं चाहती वो, वो रोज मेरे घर आया और कोशिश करना की जब मैं घर आऊँ तो मेरा महीने भर का राशन खत्म ना हो चुका हो रातिन के सामने नाश्ता ठंडा हो रहा था मगर उसका दिन कुछ भी खाने को नहीं जा रहा था वो बस बेदिली से किताब को देख रही थी محمود بن عزیزی کے ہان دانے کے لیے پر صبح کی سفید رہی تھی کھلے لان میں دو ہر آگے پیچھے کلانچے دکھائی دے رہے تھے پراندے میں سامنے کار تیار کھڑی تھی گویا مالک کا انتظار ہو رہا آؤ آو تو اونچی چھت والے ڈرائنگ روم میں ڈائننگ ہال میں لمبی میپ بچی تھی سربراہی کشتی پر بیٹھا نیپکن سے ہاتھ گونجتا کافی کا آخری گھون بھرتا اٹھ رہا سیاح سوٹ اور وہ سنجیدہ اور مغرور لگ رہا تھا حفاظت اور نلامی کی تمام تیاریاں مکمل ہے جی سر اب تو تھوڑے دن ہی رہ گئے ہاں مار پاتے کی بدنامی میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا وہ تلسی سے मोबाइल موبائل اٹھا لیا پھر तो تو رملی کے چہرے नजर نظر پڑی اشر کے ابرو تشویش हुए तुम्हारी शक्ल की घूम गया इतनी अहम वीडियो थी उसमें वो कहता है की जब पार्टी खत्म हुई तो उसने देखा बटन उसके कोट पे नहीं था वो खुद हैरान परेशान है वो کہاں جا سکتا ہے کیمرہ؟ اپنی قیمت بڑھا رہا ہے وہ پر اس سے ویڈیو نکلواؤ جیسے بھی ہو ترقی سے کہہ کے وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا قلعے کا دروازہ کھولتے ہی خوبصورت سب اور اس پہ کلانچے بھرتے بے فکر سے ہیرا نظر آئے سب گھاس جاو جا پھولوں کی قیانیاں. ایک طرف بیٹھا مور مگر اشرف کو کچھ بھی حسین نہیں لگ رہا اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا صبح جیسے جیسے باقی ہوتی گئی کوالمپور کا آلودہ دھوپی چھا گئی دور سمندر پار انڈونیشیا کا ملک واقع تھا وہاں آج پھر کوئی جنگل جلایا گیا تھا اور لانچ کی کھڑکی سے دھن میں ڈوبا لان نظر آ رہا اس کے سامنے اونچی کسی پہ بیٹھی تھی مسکراتے ہوئے بت और اور سامنے تالیاں کینوس سجائے گردن پہ چکیے پینٹ کرتی نظر آ رہی لاؤنج میں خاموشی آپ کا ملاقہ والا گھر کیا آپ لوگ اکثر وہاں جاتے ہیں دراصل مجھے تعریف بہت فیسنیٹ کرتی ہے تو سادگی سے پوچھ رہی تھی اترا وہ اچھے سے بن پڑا ہے کبھی کبھار چکر لگ جاتا ہے اچھا میں نے کان کھو کو بھی آپ کی گیلری کے مدد کیا ہے چند برس پہلے میں نے پینٹنگ سیکھی تھی ایک آرٹ اسکول سے وہاں پڑھاتے تھے اسی طرح میں ان کو جانتی ہوں آرٹ بنانے اور اس کو محفوظ رکھنے والے ہی ہوتے ہیں میرے سوشل سرکل میں اچھا لگا تم تو کافی کام کی لڑکی کیا کام آئیں گے کام نہ صرف آئیں گے بلکہ ان کو گیلری سے مجھے لسٹ دی تھی چہرے میں دکھاتی ہوں برش کا کونا دانتوں میں دبایا اور ساتھ رکھا پرس کو اٹھایا کھولی احتیاط سے طے شدہ کاغذ نکالا اور اسرا کو جا کے دیا फिर बड़ी بینیازری سے واپس پینٹ کرنے لگی عثمانی سلطنت کا خطاطی کا اجازا کاغذ اور شمالی افریقہ میں ہے پھر وہ ٹھہر گئی آنکھیں سکور کے آخری تصویر دیکھی جو اس کاغذ سے چھپی تھی تالیہ کا دل زور سے دھر گئی سنو تالیہ میرے پاس مظفر شاہ کے زمانے کا تو کوئی سکہ نہیں اجنسے پتہ نہیں کہا تھا کہ مختلف سکا ہے اور جیسے یاد کر کے بتا رہی تھی نہیں میرے پاس تو گہری سانس تھی اچھا وہ تو نقلی تھا ایک فیملی فرینڈ نے دے دیا مگر کابو کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ میرے پاس ہوگا جیسے مجھے معلوم ہے کہ ملاقا سلطنت کی ایک ملکہ مگر آپ اس کو بیچتی ہیں نہیں ہی سنبھال کے رکھتی ہیں. آرٹ کلیکٹرات کس کے پاس اس کی بات سے ہاں یہ درست کہا تمہیں میں بھی پوری خبر رکھتی مجھل مجھل ہوں مگر یہ سکتا میرے پاس نہیں ہے تالہ نے بے فکری سے قبضے اگر آپ نہیں بیچنا چاہتی تو انکار کر دیجیے گا نہیں تالیا یہ سونے کا تھا مگر نہیں تھا چند سالانہ اپنے رکھا تو اگر وہ مجھ سے نئے مالک کا پوچھے تو میں کیا کہوں ان کو بتانا کہ وہ سکا فیک تھا ایڈم نے تو اب تک اس کو تڑوا کی جولری بھی بنوا لی تھی وہ رسان سے کہہ رہی تھی ہاں میں نے ایک ٹولہ کی سکی کا کیا کرنا تھا جی یہ تو ہے جلدی سے سنبھل کی مسکور آئی اور دوبارہ پینٹ کرنے لگی البتہ دوسرے ہاتھ کی مٹھی بھیج گئی تھی دماغ کی چولیاں تک ہل گئی تھی کتنی دیر ہے اچرا نے آندیاں الگ چل رہی تھی عجیب گول مجھتا تھا جس میں وہ گھومتی جا رہی تھی اب ایڈم سے کیسے نکلوا سکا پینٹنگ مکمل ہوئی اور اچرا فارغ ہو کے باہر آئی تو کوچ میں ملازمہ کھڑی تھی وہ اس کے करीब की لڑکی میں بیٹھی سنجید سن گلاس آنکھوں پہ چڑھائے اور میری پینٹنگ کو سنبھال رکھنا پھر آگے بڑھ گئی جہاں ڈرائیور کا پچھلا دروازہ کھلے किसी تھا کسی ملکہ کسی بے نیازی سے بیٹھی لبوں کی طرف مسکراہٹ थी میری محفل میں کل لڑکی بتا رہی تھی کہ میرا باپ چائے کی پتی کا کام کرتا تھا <تصفح> آپ ناشتے کے لیے ادھر آ گئے اس کے بغیر آپ کو نہ جانے نے اپنا پرس اٹھاتے ہوئے سرسری نکاح دوڑا ایڈم آ وہ آنے والا ہوگا آج دیر ہو گئی ملازمہ نے ڈائننگ ہال میں پردے برابر اور غائب ہو تھی کہ سکہ گھر میں نہیں ہے اس لیے ادھر ادھر وہیں بیٹھی رہی چند منٹ گزرے کہ ملازمہ دوبارہ نمودار ہوئی پاتی صاحب آپ کو پھر سٹڈی میں بلا رہے ہیں وہ عام سی بات تھی باتی. سب کچھ معاملے کے مطابق تھا مگر تالیہ مراد کا ماتھا ٹھنکا کچھ غلط تھا جیسے تمام ملازم کسی کو پڑھ की सीधी ऊपर चल गए तेज गहनी नजर इधर उधर घुमाई जैसे कुछ सौने की कोशिश कर रही हूँ दस्तक देखकर धकेला चला गया दरवाजा से लगे किताबों के रेप अब और उसके पीछे टैक्स लगा के बैठा वान पाते राम से वो सूट और टाई में मजबूत था कहने कुर्सी के हथ पे जमाए दो उंगलियां गाल तले रखे पाते उसके ऊपर आंखे जुमाए हुए थे آؤ, وہ گہری نظر اسے دیکھ رہا تھا وہ قدم قدم چلتی قریب آئے کچھ اس کی شخصیت کا شہر تھا کچھ خاموش ماحول ہر بڑھتا قدم اسے مرک رہا تھا اس کے سامنے کلسی کھینچنے بیٹھے اب سامنے فاتح تھا اور اس کے پیچھے دھندا شہر دکھائی دیتا تھا کھڑکی سے گدلی گھر نے قلعے کو اپنے ہسار میں لے رکھا تھا دنوں نے اشر کی کار تیار کری تھی اور اشر ناشتے کے بعد رمیش سے رکا ایک برامدے کے سامنے آ رکی چند لمحے بعد اثرا سے نکل کے برامدے کے سینے چٹکی اوپر آئی سرمئی کوٹ اور ملبوس بالوں کا جوڑا بنایا وہ برے منہ میں لگ رہے کا वो मुस्कुराया मगर असरा नहीं मुस्कुराया परेशान हुआ बातें बहुत गुस्से में उनको शक नहीं हुआ उसने नरमी से असरा को दोनों शानों से थामा शक उसे यकीन है ये तुम्हारा काम है मुझे अपनी फिक्र नहीं है आपका पूछना आपके तो शक नहीं हुआ ऊपर ऐसे था असरा ने गहरी सांस लेकर खुद को ढीला छोड़ दिया मुझे से शक हटाने के लिए तालिया का नाम लेना पड़ा وہ بھی گھر پہ آئی ہے اور فاتح جس طرح بے کرے گا اس کے بعد تمہاری یہ پسندیدہ لڑکی ہمارے خاندان کے قریب ہی نہیں تھکے گی یہ لڑکیاں مکھی اڑائی آپ نے بس اپنی شادی کو متاثر اچھا کیا چتالیا کا نام لے لیا اسی کے لیے تو سب کچھ کیا مگر اب میں پینک کر رہی ہوں وہ پریشان بار بار پریشانی چھوتی کبھی گردن کی خشتی ہاتھ رکھتی مجھے ڈر ہے فاتح کون بتا سکتا ہے رات کو تو دو ہی کارڈ ہوتے ہیں ان کا بندوبست کر لیا ہے وہ زبان نہیں کھولیں گے مگر وہ نیا لڑکا ایڈم وہ باڈی میں وہ گڑبڑوں کی ملازم بعد اب پاسلے پہ ڈاک کھڑے ہوئے تھے میں رمیش سے کہتا ہوں کہ عبداللہ سے کہ ایڈم اس کی جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہوں لکھنا عبداللہ دو روز قبل ہی بھاگا भागा भागा वापस گا अब بتائیں کوئی और مسئلہ असरा उदासी समझ कर ऐश क्या मैं अपने शोहर को धोखा दे रही है। अगर ये धोखा पहले दिया होता तो आज आर्याना हमारे पास की आंखों में देखते हुए बोला तो कि आंखों में पानी भरने लगा अच्छे खानदान में तबियत पा रही होगी यकीन है वो एक दिन हमसे जरूर आ मिलेगी इनशालाका उसने कहते हुए शक्कत से गले से लगा दुआ असरा ने उसके कंधे पे सर रखे आंखें बंद की तो दो से टूट के चेहरे पर लड़के بیمار آدمی کے موقع خراب ہو جاتا ہے آپ کی, کی ناگوار چند امی وہ خاموشی سے دھن میں کھڑے رہے پھر اسرا اس سے علیحدہ ہوئی اور آگ کا کونہ صاف کرتی مسکرائی اب میں مطمئن ہوں تم عبداللہ اللہ کو بلواؤ صبح تو ایڈم کو میں نے کام سے مار بھیج دیا تھا अब आता है तो उसका बंदोबस्त करती है फिर उसने गर्दन घुमा के देखा धुन छट रही है शुकर। थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा धुन हल्की हो रही चमकने लगा था उसे वापस घर जाना था यकीन तालिया जा चुकी होगी जान छूटी आपने मुझे बुलाया तुम आंको वो मस्करा भी हाथ गोद में रखी और पर्स पैरों के पास तुमने कभी मले एन पढ़े है तालिया سرا جاؤ ملاؤ سارا جیوا ملاؤ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولا تو تالیا نے نفی میں سر ہلا دیا سارا جیو ملا ملیشیا کی قدیم داستانوں کا مجموعہ جو کئی صدیوں پہلے لکھا گیا تھا آج بھی ہر ملے بچے کو بڑے ہوتے وقت پڑھایا جاتا ہے میں نے اسے پڑھا نہیں ہے مگر اس کے بارے میں سنا بہت ہے اس میں ایک کہانی ہانگ توا کی ہے وہ سلطان منصور شاہ کے پانچ جری سپاہیوں میں سے ایک تھا سورما بہادر نڈر بے حد طاقتور اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر بات جاری رکھے ہوئے تھا کالیاں پلکے تک نہیں جھپک پا رہی تھی ان پانچ شاہ کو سلطان نے عظیم ہتھیاروں کی طرح تیار کیا تھا ہانگ ان کا لیڈر تھا سب سے طاقتور مگر اس کی بڑھتی مقبولیت اس کے لیے مسائل پیدا کرنے لگی لوگوں کو اس سے حسد ہونے لگا نے وزیر اعظم کو قتل کر دیا کی کو بغور اس کو دیکھ رہی تھی وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہونا آدمی تھا اس نے ہانگتوا کو قتل کرنے کے بجائے چھپا دیا فاتح نے نظر تالیہ پہ جمائے بات جاری رکھی مگر باقی چاروں کے اندر غصہ اور بغاوت جنم لینے لگی یہاں تک کہ ایک دوسرے نے ایک دن محل میں ہنگامہ برپا کر دیا وہ कर کی موت کا मौत لینا چاہتا تھا سلطان نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا مگر کوئی سپاہی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا ایسے میں وزیر نے بادشاہ سے ہانگ تو کے لیے امان طلب کی اور بتایا کہ اس نے ہانگ تو مارا نہیں تھا اور صرف وہی اپنے ساتھی سورما کو پچھاڑ सकता है چنانچہ وزیر ہانگتوا کو لے آیا بادشاہ نے سورما کو جو بن گیا سٹڈی میں سناٹا چھا گیا فاتح کے اک میں کھڑکی کے شیشے پہ اتنی دھن جما تھی کہ سارا منظر دھندلا گیا تھا تمہارا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے تاشرہ یہی کی ایک بے کار کہانی ہے جس میں ہانگتوا نے سلطان سے وفا کی جو لڑ رہا تھا میں نے یہ کہانی سن رکھی ہے اور میں کبھی نہیں سمجھ سکی کہ ہانگتوا کے دوست نے ہانگتوا کو زندہ دیکھ کے ہتھیار کیوں نہیں ڈال دیا یا شاید وہ اپنی انا کے پیچھے لڑتا رہا آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے توانگو یہی کے اسی کو سیاست کہتے ہیں طاقت کی جان جیسے ہی ہانگتا نے طاقتور سلطان کی طرف جاتا دروازہ کھلتا دیکھا اس نے اپنے دوست کو مارنے سے بھی دوئے کیا. کچھ لوگ انسانوں سے وفادار ہوتے ہیں کچھ طاقت سے اور میں یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آگے کو ہوا اور دونوں ہاتھ بہم پھنسا دیے بات جاری رکھی تم نے وان فاتح کے گھر سے ایک شہ چرائی ہے وہ چونکی اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہ مجھے واپس لا دو تاکہ میں تمہارے خلاف تم نے وہ فائل اشر کو دی ہے میں جانتا ہوں تالیہ کے ابرو اکٹھے ہوئے وہ ٹٹکی کون سی فائل میں جانتا ہوں تمش کے لیے کر رہی ہوں اس کے ساتھ پرتائش زندگی گزارنا تمہارا خواب ہوگا میرا خیال ہے تم اتنی امیر نہیں ہو جتنا काम करती ظاہر کرتی ہوا کردار کی طرح میں کام کرتی تھی یاد ہے جو مجھے کھٹکتا ہے لیکن مجھے سب سے کوئی غرض نہیں ہے नहीं آج کے بعد تم ہمارے گھر نہیں آؤ گی تالیا کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی لبکا کپانے پا لگے وہ اٹھی اور ہتھیلیاں میز پہ رکھے جھکی آپ نے مجھے ایک ہی سانس میں جھوٹی چور فراڈ اور گول گولڈ کہہ دیا ہے فاتح صاحب اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ کرائے جیسا کہ میں نے کہا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اپنی زندگی میں کیا کرتی ہو مجھے صرف اپنی فائل واپس چاہیے وہ ہلکے سے کندھے اچکا کے رسان سے بولا تھا بالکل ٹھنڈا کوئی غصہ کوئی نہیں میں نے آپ کی فائل نہیں چرائی اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی اور گلا رند رہا تھا دیکھو تالیا تاشا وٹ कल کل تک اگر مجھے میری فائل نہیں ملتی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہیں پڑے گا تمہاری اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوگی ویسے بھی اشرف کو جیسی طاقت میری طرف نظر آئے گی وہ اپنی پرانی سکھوں میں واپس آنے کے لیے تمہارے ساتھ وہی کرے گا جو ہانگ تو نے اپنے دوست کے کی ساتھ کیا تھا دند بڑھتی جا رہی تھی اتنی کی کمرے میں بھی تالیا اسی طرح تیلیاں رکھے زخمی نظروں سے دیکھی گئی تم ایک آزاد انسان ہو میری فائل تو مجھے مل جائے گی لیکن اپنی نظروں میں معتبر چند لمحے سلکتی آنکھوں سے دیکھتی رہی پھر دو قدم پیچھے ہٹی آپ کو واقعی انسانوں کی پہچان نہیں ہے تم آنکھوں اٹھاتے ہوئے کھڑے ہو رہا تھا سنجیدہ اور بے نیاس ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ون فاتح کا اونچا محل خاموش پڑا تھا ملازم کو رہائش کا پورج اب مکمل طلوع ہو چکا تھا دھن لاؤنڈ میں داخل ہوا دا تو ہو کار غائب دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا عثمان ہے ان کے ساتھ بے فکر ہو سامان آسانی سے مل گیا تھا وہ نرمی سے گردن اٹھائے اسے دیکھتی پوچھنے لگی جی میم سب کچھ مل گیا میں اب پھر آفس جاؤں ایڈم ریلیکس تم آپ چھٹی لو اور घर جاؤ ایڈم جو بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا چونکا مگر آج وہ کی پارلیمنٹ میں تقریر ہے ان کو کافی کے دو مک چاہیے ہوتے ہیں اور عبد اللہ واپس آ گیا ہے اس نے نرمی سے بم پھوڑا تو ایڈم کی متفق کرانا انداز میں چلتی زبان کو بریک لگ گئی لب اوہ میں سکڑے پھر نگاہیں جکا لی یعنی میری ڈاب ختم میم آسمان کے آہستہ آہستہ وہ زمین پہ آ گرا اتنے دھیرے سے کہ چوٹ لگنے کی آواز بھی ہاں مگر ایش تمہارے اور تمہاری ماں کے लिए نوکری کا بندوبست کر رہا ہے عبداللہ تمہارے ہی محلے کا ہے نا کوئی نوکری ملی تو عبداللہ تمہیں بتا دے گا یہ پیسے رکھ لو یہ تنخواہ کے علاوہ ہے تم نے اپنی منگیتر کے لیے تحفہ لینا تھا نا اسرا نے کھلا ہوا لفافہ اس کی طرف بڑھایا میم تنخواہ تو بینک میں آئے گی وہی کافی ہے میں یہ نہیں رکھ سکتا اور تحفے کے لیے وہ سکا بہت تھا وہ اداسی سے بولا رکھ لو جولرس لے لو ایڈم ایڈم نے نظریں جھکائے ہاتھ بڑھایا اور لفافہ تھام لیا اب پریشان نہ ہو جاؤ اور اپنی منگیتر کے لیے توحفہ لو کبھی کوئی کام ہو تو آ جانا یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے مسکرا مسکرا کے اسرا محمود کے جبڑے اب دکھنے لگے تھے اس سے زیادہ اداکاری وہ نہیں کر سکتی تھی اب جلد وہ اکتانے والی تھی ایڈم نے اس کا صبر نہیں آزمایا میں باس سے آخری دماغ ملا ہوں آفس جا کے تو جیسے اس دن کی کہانی کا آج اس کا موڈ نہیں اچھا تکریف بھی کرنی ہے وہ یوں ڈسٹرب ہوگا ایڈم نہیں نہیں میں ان کو ڈسٹرب نہیں کروں گا کوئی بات نہیں وہ فوراً سنبھل گیا اپنا مقام یاد آیا پھر اسے خدافذ کہہ کے لفافہ تھامے باہر نکل آیا اسرا نے گہری سانس لیا اور ریموٹ اٹھا کے ٹی وی لگا لیا سارے مسئلے ختم ہوئے ایڈم باہر آ کے خالی خالی سا میں دیکھنے لگا کہاں وہ بھاگ بھاگ کے سامان لے کے فاتح کے گھر پہنچا اور کہاں سارے دن کی مصروفیت چٹکی میں ختم ہو گئی تھی فراغت ہی فراغت نو دن کی تیز مصروف زندگی وہ ان طاقتور لوگوں کے درمیان بیٹھنا سب راک ہو گیا تھا اور اس نے کتنے ہی موقع گنوا دیے نہ تالیہ مراد کے بارے میں فاتح سے پوچھ سکا کہ وہ واقعی پولیس آفیسر ہے یا نہیں نہ ہی عثمان کے بارے میں فاتح کو آگاہ کر سکا کہ وہ جھوٹ بول کے شر سے ملنے جاتا رہتا ہے اور ایڈم کی تو زندگی سوائے ناکامی کے کچھ نہیں ہے اس نے سوچا اب وہ تاشا یا تالیہ جو بھی تھی اس کو کیا جواب دے گا اب وہ فاتح کی حفاظت کیسے کرے گا سوال بہت سے تھے اور جواب نہ دارت فاطمہ کا توحفہ لینا تھا سارے کام ایک طرف وہ سکے کو تڑوا کے فاطمہ کے لیے انگوٹھی بنوانے جائے گا آج ہی اس نے دہیا کر لیا تھا اسے اب اپنی چھوٹی بے رونق معمولی زندگی میں واپس جانا ہی تھا گدلی دھن کا غبار دھیرے دھیرے چڑھتا جا رہا تھا اس پارک میں بڑی سی جھیل بنی تھی کنارے پہ جاگنگ ٹریک تھا جو دور درختوں میں گم ہوتا دکھائی دیتا تھا کچھ لوگ واک کر رہے تھے کچھ بیٹھے سستا رہے تھے ایسے میں بھاری بھرکم داتن متلاشی نظروں سے تائیں بائیں دیکھتی چلتی آ رہی تھی دفتر ایک بینچ کے سامنے وہ رکی اس پہ تالیاں بیٹھی تھی سفید منی کوٹ پہنے سر ہاتھوں میں گرائے یعنی تمہیں شکار بازوں کی داستان بھی یقین آ ہی گیا اور اب تم پوری کہانی دوبارہ میرے موں سے سننا اسرا نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تو اس کا چہرہ دیکھ کے داتن چونکی اس کی آنکھیں اور ناک سرخ پڑھ رہے تھے وہ سخت ہرٹ لگ رہی تھے کیا ہوا؟ داتن پریشانی ساتھ بیٹھی اس کے گندے پہ ہاتھ رکھا اسرا نے مجھے جلدی بلوایا تاکہ میں پینٹنگ مکمل کر لوں اور پھر وہ غائب ہو گئی تاکہ اور بد دانت جھوٹی اور فراڈ کہا یہ سب تو ہم ہیں تالیا تالیا نے سلکتی نظروں سے دیکھا مگر انہوں نے مجھ پہ کسی فائل کی چوری کا الزام لگایا جو میں نے نہیں چرائی یہ زیادتی ہے وہ اٹھ खड़ी ہوئی سامنے वसी جھیل थी اور ساتھ ٹریک وہ سینے میں بازو لپیٹے خفا خفاسی جھیل کے کنارے چلنے لگی داتے نے اس کا پرس اٹھایا اور پیچھے لپ کی یعنی اب وہ تمہیں اپنے گھر نہیں آنے دیں گے چلو اچھا ہوا سکے سے جان چوٹی اس سکے کے لیے ان کے گھر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ ایڈم کے پاس ہے اور اسے میں سنبھال لوں گی مگر داتن انہوں نے مجھ پہ غلط الزام لگایا وہ تیز تیز قدم اٹھا تالیا کی اس طرف جھیل تھی جو دھوپ میں چمک رہی تھی داتن تالیا کو دیکھنا چاہتی تو تیز آتی روشنی آنکھوں کو چندیا دیتی وہ سامنے دیکھتے ہوئے پھولے سانسہ کے درمیان کہنے لگی تم نے کون سا دوبارہ ان سے ملنا ہے جو ان کی باتیں اہمیت رکھیں اسرا نے مجھے پھنسایا ہے وہ جانتی ہے کس نے فائل چرائی ہے یقیناً اس کے بھائی نے اگر وہ خبر ہوتی تو اپنے شوہر کی فائل چرانے والی لڑکی سے پینٹنگ مکمل اس میں اصل چور کو بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے مجھے وہ فائل فاتے کو واپس لا کے دینی ہے وہ جھیل کے سرے پہ چل رہی تھی سنہری چوٹی کندھے پہ آگے ڈال رکھی تھی جس سے ناراض لٹے نکل کے گردن کو چھو رہی تھی پہلے گھائل غزال اور اب یہ فائل فاتے کے مسائل تمہارے مسائل نہیں ہے تالیا داتین کا سر پیٹ لینے کا دل چاہ گھائل غزال کو بھی میں دیکھ لوں گی مگر وہ جو بھی فائل ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے وہ رکی اور داتین کی طرف گھومی اب دھوپ میں چمکتی جھیل اس کے پیچھے تھی جس کی باعث کو اندھیرے میں اور سمی کو بھی سنبھالنا ہے اور چرانا چاہتی ہوں کس نے کہا میں اسے چراؤں گی وہ پہلی دفعہ مسکرائی وہ ایسے صرف تب مسکراتی تھی جب اس کے پاس پلان होता था और तालिया के پاس हमेशा پلان होता था پھر कौन حالم اندھیرے میں کھڑی تالیا مسکر آئی کرنے اس کے اطراف سے نکل کے سامنے پڑ رہی تھی حالم واپس لائے گا وہ فائل داتن بدوکا کی آنکھیں پوری کھل گئی جھچا بنایا ہاتھ نیچے گر گیا تم حالم کو اس معاملے میں لانا چاہتی ہو ہم نے پچھلے سال ایک ممبر پارلیمنٹ فارف ڈینٹل کی بیوی کا لاکٹ چرایا تھا اور حالم نے بھاری رقم لے کے وہ لاک واپس لا دیا تھا آگے تمہیں معلوم ہے کہ فارض صاحب کو اب کیسے استعمال کرنا ہے داتے نے بے بسی سے اعتراف تالیا. تالیا سے اتنی دھوپ نکل رہی تھی کہ اس کا چہرہ تاریخ لگ رہا تھا داتے نے اس کی تاثرات نہیں دیکھ پا رہی تھی مگر اس کی آواز اس میں عجیب جادوئی بن تھا کیونکہ ایک دن آئے گا جب وہ مجھے کہیں گے کہ میں ان کے ساتھ رہوں ان کو میری ضرورت ہے میں اس دن کے انتطار میں وہ وعدہ نبھا رہی ہوں جو ابھی انہوں نے مجھ سے لینا ہے وہ کہہ رہی تھی اور اکبنی سرج کی کنیں جھیل کے پانی پہ رکھتا رہی گویا سونے کا چمکتا ہوا ڈھیر دو دن سے چھائی گدلی دھند اب چھٹ تھی اور دن تلو ہو رہا تھا ملیشین پارلیمنٹ کی عمارت میں ایک اونچا دعوت تھا جو اس زمانے میں شہر کا بلند ترین دعوے ہوا کرتا تھا یہ ملک کرنسی کے سکتے پہ بھی نقش کیا ہے اگر کم لوگ جانتے ہیں کہ ان سے تاور میں اس کی آفیس وغیرہ ہیں اور اس کے ساتھ جو بظاہر عمارت بنی ہے پارلیمنٹ اور سینٹ کی دراصل اس میں موجود اس وقت وان پاتے کاش سے باہر نکل رہا تھا مضبوط بالوں کو دائیں اور عظیم مسکراہٹ چہرے کو سجائے ہوئے میری پاپی کا دوسرا مت کہاں ہے عثمان سے ساری ساری ڈیوٹی ہے اور وہ پہنچا نہیں ہے, ہے؟ نا نا بغیر کے تفصرات کا کیا اور آگے بڑھ سامنے ہی سوٹ اور روایتی لباس ٹرپیو میں موجود افراد عمارت میں داخل ہو رہے فاتح کو دیکھتے ہی بہت خوش کی طرف بس وہ بھی مسکراتا ہوا सलाम کے قریب سے سلام کا جواب की اکثر پارلیمنٹ فاتح آپ کے گھر سنا ہے چوری ہو گئی کوئی کاغذات وغیرہ تھے پولیس نے رپورٹ کی اللہ کرے زیادہ نقصان نہ ہوا فاتح کی مسکراہٹ برقرار رہی سرکی خان کے ساتھ شکریہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے کہہ کے آگے بھگتا गया जैसे ही इमारत के अंदर लिफ्ट तक पहुंचा उसकी गायब हुई और से बरमान की तरफ पड़ता ये बात सारी दुनिया को कैसे मालूम हुई पता करता हूँ सर वो फॉरन वापस आया और फाते में हुए लिफ्ट का बटन दबाया मले पार्लियामेंट के साथ बने ऊंचे टावर में अपोजिशन पार्टी को जो फ्लोर मिले थे वो तेरहवीं और चौदहवी मंजिल पे थे जिस बात का अक्सर मजाक बनाया जाता था क्यूँकी ये बदकिस्मत नंबर समझे जाते हैं ایسے ہی ایک بد قسمت فلور پہ وہ اپنے آفس میں داخل ہوا ہی تھا کہ عثمان واپس آیا ابھی آدھا گھنٹہ قبل وہ ہانک رہا تھا سب ممبر پارلیمنٹ کو ان کے میل ملی ہیں جس پہ ایک جعلی خبر بنا کے لکھا گیا ہے کہ آپ کے گھر چوری ہوئی اس نے دل میں سوچا اور عثمان کو جاننے کا اشارہ کر دیا اور اپنی ڈائری کھول اب وہ آفس میں اکیلا تھا نفیس آفس جو لیڈر آف دی اپن کو ملا کرتا تھا پچھلے سال बाद کے لیڈر نے استعفیشن لیڈر چنا تھا پچھلے ایک سال سے یہ اس کا آفس تھا دروازے پہ آہٹ ہوئی تو اس نے نوٹس سے نظر اٹھائی عبدال لطیف صاحب چوکٹ میں کھڑے تھے سفید बालों और جناح کی اپ والے عبدالف روایتی لباس में मलबूस थे ने एनक उतारी, नोट्स मलाका वाले घर के डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए हैं कभी इम्कान है कि अशर ने ये किया है मगर खैर उसने शानी उचकाए मिल जाएंगे मगर अशर ने ये किया कैसे वो हैरान हुए थे کھڑکی کی, کی بلائنڈ بند ہونے کے باعث آفس میں نیم اندھیرا سا تھا مگر فاتح کا چہرہ پھر بھی روشن دکھائی دیتا تھا ایٹین فورٹی نائن میں ایک آدمی ہوتا تھا امریکہ میں ولیم تھامسن نام کا وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا بظاہر بڑا قیمتی لباس پہنے متاثر کن سا لگتا تھا ایک دن وہ سڑک پہ آیا اور ایک ایک شخص کو روک کے پوچھنے لگا کیا آپ کو مجھ پہ اتنا کانفیڈینس ہے کہ یہ اتنا ڈائریکٹ سوال تھا جس کا تعلق ایک انسان کی عزت نفس سے تھا کہ بہت سے لوگوں نے لحاظ میں اس کو اپنی گھڑی دے بھی دی وہاں سے اس کھیل کا نام کانفیڈنس گیم یا کون گیم پڑا اور ایسے آدمی کو کون مین کہا جانے لگا کون آرٹسٹ وہ آدمی ہوتا ہے جو اس چیز کو استعمال کرتا ہے جس پہ ان کے شکار کا مکمل بھروسہ ہوتا ہے اور اصرا ہر دوسرے آرٹ کلیکٹر یا آرٹسٹ سے بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہے اس لیے اشر نے ہماری زندگی میں ایک اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کو داخل کیا جس نے یہ چوری کی مرد ہے یا عورت انہوں نے حیرت بھری دلچسپی سے پوچھا میں اس کے پیچھے اس کے بارے میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا جو بھی ہے اپنے کیے کی سزا اس کو مل جائے گی وہ بے نیاز لگتا تھا اور اگر کاغذات نہ ملے ان کو تشویش ہوئی اللہ مالک ہے میں کوئی اور حل نکال دوں گا اور پھر میں کہاں ان چیزوں سے ہار مانتا ہوں عبدال لطیف وہ ابھی کچھ اور بھی کہنے جا رہا تھا کہ دروازہ ذرا سی دستک سے کھلا دونوں نے چونک کی اس طرف دیکھا پھر دونوں کی چہروں پہ مسکراہٹ بکھر گئی پارس صاحب آئیے فاتے نے گرم جوشی سے مسکرا کے دوسری کرسی کی طرف اشارہ کیا جو صاحب اندر آئے وہ سوٹ میں ملبوس تھے پستہ قد اور چینی نکوش کے حامل اینک لگائے خوش مزاج سے لگتے تھے سلام کیا اور کرسی سنبھالی میں نے آپ کے گھر میں چوری کا سنافاتے وہ تشویش سے بیٹھتے ساتھ ہی بولی پولیس کاروائی کر رہی ہے کیا زیادہ فکر کی بات نہیں انہوں نے نرمی سے کے اس کو تسلی دی آپ مطمئن لگ رہے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ اندر پریشان ہیں لیکن آپ لیڈر کبھی کمزوری ظاہر نہیں کریں گے بہرحال آپ نے کسی انویسٹیگیٹر کو ہائر کرنے کا سوچا ہے یقیناً آپ اپنے گھر پولیس والوں کا داخلہ زیادہ پسند نہیں کریں گے میں ہینڈل کر لوں گا वो नर्मी से बात कर रहा था, यूं लगता था लगता फारिस फ्रॉडेस्टिगेटर का बताया तो मैंने उससे रिया उसने चंद घंटों में बरामदगी कर दी चोरी के पहले चंद घंटे बहुत अहम होते हैं अगर आप चाहें तो मैं आपको उसका नंबर देता हूँ میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں, آ, ویسے بھی پہ مجھے اتنا نہیں ہے, ہے, ہے. انتہائی شاطر ہے تھوڑا گھمنڈی اور مقرور بھی ہے پیسے بھی کافی لے گا لیکن اس کی مہارت کے اتنے پیسے تو بنتے ہیں فاتح صاحب وہ مصر ہوئے اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو بتاؤں گا اس نے رسان سے بات کو डाल دیا فارس ڈینیئل باہر آئے اور فون پہ ایک نمبر ملا کے کان سے لگایا حال ہی میں نے تمہاری طرف ریسر کیا ہے وان فاتح کو مگر مجھے نہیں معلوم وہ رابطہ کرتے ہیں تم سے یا نہیں اب تک چوری کی خبر اتنی پھیل چکی ہے کہ بہت سے انویسٹیگیٹر ان سے رابطہ کر کے ان کو اپنا کلائنٹ بنانے کی کوشش کریں گے تمہارا احسان تھا مجھ پہ میں اتنا ہی کر سکتا تھا پریشانی کو مسلتے ہوئے وہ مایوسی سے کہہ رہے تھے خیر مجھے کون جواب میں حالم کا اوکھڑ لہجہ سنائی دیا تھا میں تو آپ کے لیے کہہ رہا تھا جب بان فاتح کا مصروف کا مال برامد کر کے دوں گا تو وہ آپ کے ہی مقروض ہوں گے مجھے کیا سے فان بند فارس صاحب نے گہری سانس لے کے فان کان سے ہٹایا مغرور اور گھمنڈی حالم وہ کبھی نہیں بدل سکتا تھا وہ کوالمپور کا ایک مصروف بازار تھا درمیان میں پتھریلی روش جس پہ خریدار چلتے دکھائی دے رہے تھے ایسے میں ایک دکان کے آگے چھتری تلے کرسیاں میزیں لگی تھی جن میں سے ایک پہ تالیا بیٹھی تھی اور ابھی ابھی اس نے ہم کیا کہ فون بند کیا تھا دانتے نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا اگر حالم اپنے کلائنٹس کو تھوڑی خوش اخلاقی دکھا دے تو حالم کا کیا جاتا ہے کس خوشی میں حالم کا مارکیٹ میں کوئی امیج ہے کوئی روب ہے اسے ختم تھوڑی کرنا ہے وہ نے نروٹے پن سے بولی ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی تھی سفید کوٹ اتار دیا تھا اور چوری کی خبر کھلا دی تھی فارث سمجھا ہوگا کہ حالم کو بھی اسی طرح اٹھتے اٹھتے خبر ملی ہے اور کلائنٹ بنانا چاہ رہا ہے کیا کہہ رہا تھا وہ باتیں پنس گیا دیکھتے ہیں وہ پر امید تھی پھر گھڑی دیکھی आने वाला होगा, तुम अब जाओ और काम शुरू करो हमें मालूम करना है कि किसने कभी में लेना है। जाओ काम करो। दाते नाक सकोड़ के उठ खड़ी हुई और बैग उठा लिया ये वो पहला केस होगा जो हालिम ईमानदारी से हल करेगा क्योंकि पिछले हर केस में हालिम खुद ही चोर होता था چڑانے کو بولی مگر تالیا نے اثر نہیں لیا بس میز پہ رکھا سفید ہیڈ اٹھا کے سنہری بالوں پہ رکھ دیا اور چہرے کے سامنے اخبار پلا لیا گویا वह چند منٹ یہاں سستا چاہتی تھی थी زیادہ دیر نہیں گزری جب ایڈم کی آواز پر اس نے اخبار ہٹا کے دیکھا وہ سادہ پینٹ شرٹ میں ملبوس ہاتھ میں شاپنگ بیگ اٹھائے سامنے والی خود سی کھینچ رہا تھا کن پٹی پہ پسینے کے قطرے تھے گویا دھوپ میں چل تم نے اس بازار میں ملنے کے لیے کیوں کہا تالیہ نے ایک نظر شاپنگ بیگ پہ ڈالی جو اس نے میز پہ رکھ دیا تھا کہ بیٹھ گیا چہرے پہ شفاف تھی مسکراہٹ تھی میری جاب ختم ہو گئی آج جی تالیا آج کیوں وہ چونکی ابھی تو دو دن رہتے تھے کیونکہ عبد اللہ واپس آ گیا ہے خیر میرے نزدیک تمہارے گیارہ دن ابھی ختم نہیں ہوئے تمہاری جاب جاری ہے وہ, ٹیک لگائے سر پہ ہے, مسکر کے اوکے, وہ ہلکا سا ओके اب مجھے کیا کرنا ہوگا اوپر جوش اور متجسس تھا تابے دار تھا تابے دار ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ وان فاتح کے دشمن صرف وان فاتح کے پیچھے نہیں ہے بلکہ وہ اس گھر میں موجود ایک قدیم آرٹیکٹ کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تم نے جب پاتے صاحب سے میرا ذکر کیا ہوگا تو انہوں نے تو بتایا ہوگا نا تمہیں گہری آنکھیں ایڈم پہ جمی تھے اس نے نفی میں سر ہلا میں مل بھی نہیں سکا اور پوچھنا عجیب سا لگتا تھا خیر تم ان کے لیے اجنبی ہو ظاہر ہے وہ نہیں بتائیں گے تالیہ نے دل میں سکون کی سانس یہ انٹیک پیس فی الوقت ان کے پاس موجود نہیں ہے اور وان فاتے نہیں جانتے کہ وہ کہاں گیا یہ دیکھو کیا تم اس کو پہچانتے ہو اس نے ایک کاغذ کھول کے ایڈم کے سامنے رکھا وہ پلیس رپورٹ لگتی تھی نیشنل یہ تو اس نے بکھلا کے تالیا کو دیکھا یہ تو مسز استرا نے مجھے دے دیا تھا لفظ کے شاید اسرا فاتح صاحب کو بتانا بھول گئی خیر ایڈم تمہیں وہ سرکار کو واپس کرنا ہوگا کیونکہ وہ سرکاری خزانہ ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ سرکاری خزانہ ہے وہ پریشان نظر آنے لگا تھا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ایڈم بلکہ سرکاری خزانہ واپس لٹانے پہ سرکار تمہیں بونس دے گی اور برسان سے اس کو تسلی دینا چاہ رہی تھی مگر میں نے اس کو تڑوا کے اپنی منگیتر کے لیے ابھی ابھی انگوٹھی بنوائی ہے چیتالیہ تالیہ کا سارا سکون اور اعتماد غارت ہوا دماغ بھگ سے اڑا وہ پرنٹ کھا کے سیدھی ہوئی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تم بے وقوف بے انسان یہ تم نے نے کیا کر دیا کدھر کدھر ہے وہ انگوٹھی پھر اس خود ہی شاپر میز سے کھولا ڈبے کے اندر سے انگوٹھی نکالی انگلیوں میں ٹٹول کے اسے دیکھا اس نے تمہارے سامنے سکے کو پگھلایا بتاؤ میں جو پوچھ رہی ہوں نہیں وہ سکا اندر لے گیا اور انگوٹھی کے ساتھ واپس آیا ڈیزائن میں نے اسے بتا دیا تھا فاطمہ کو اس کی والد میں بچپن میں مگر تالیا کو کوئی نہ دوسرے میں انگوٹھی دبوچی اور جہاں انا انداز میں آگے بڑھ گئی وہ اس کے پیچھے لپکا بازار میں رش بڑھتا جا رہا تھا دھوپ کی इद्दत میں भी साफा हो रहा था दोनों بھیڑ میں आगे पीछे चलते जा रहे थे आगे चलती تالیا की چوٹی کندھے سامنے کو پڑی تھی پیچھے چلتے ایڈم کو اس کی گردن کی پشت پہ گول سا نشان صاف نظر آ رہا تھا ایوان میں کی حرف یو کی صورت لگی تھی. مرکزی مقام پہ اونچا چبوترا تھا جہاں وہ اپنی بلند کرسی پہ بیٹھا کاغذات کا انک لگا کے پڑ رہا تھا اولین نشستوں پہ وزیر اعظم بیٹھی نظر آ رہی تھی گردن کڑائے سر پہ سٹول لیے وہ کی طرح بیٹھا تھی اوپر ہال میں یوکی ہی صورت میں گیلری بنی تھی جہاں کرسیاں بچھی تھی رپورٹرس اور پارلیمنٹ کسی بھی جمہوری ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے جمہور کا مطلب ہے عوام جمہوری ملک وہ ہوتا ہے جہاں عوام ووٹ دے کر اپنا صدر یا وزیر اعظم हैं ہیں بادشاہ جن ملکوں میں ہوتی ہے وہاں بادشاہ اپنا وارث خود چنتا ہے جو عموماً اس کا بیٹا ہے ملیشیا چونکہ جمہوری ملک ہے اس لیے اس کا پارلیمان ملک کا سب سے بڑا اور مقدس ادارہ ہے یہاں جو لوگ اپنے اپنے علاقوں سے ووٹ لے کے جیت کے آتے ہیں جمع ہوتے ہیں اور ملک کے قانون بناتے ہیں سیاست دانوں کا صرف ایک کام ہوتا ہے مل بیٹھ کے قانون بنانا ملک کے اداروں کو مضبوط کرنا آج بھی یہاں یہی ہو رہا تھا صوفیہ رحمان بل لائی تھی جانی ایک نیا قانون اس نے تمام ممبر پارلیمنٹ کے سامنے رکھا تھا اور اس کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی صوفیا کی جماعت کے قریب دو سو سے زائد لوگ پارلیمان میں تھے اور وان فاتح کی باریسن نیشنل کے ساتھ لوگ رپورٹر جمایاں روکتے پہلے سے لکھ رہے تھے کہ بل پاس ہو جائے گا کہاں دو ڈھائی سو اور کہاں ساٹھ عبد الطیف کے قریب کرسی پہ ٹیپ لگائے انگلیاں بائیں گال تلے رکھے کاروائی دیکھ رہا تھا اسی اصنا میں دوسری طرف اشر آ کے بیٹھا میں نے پارلیمان میں آتے سنا کہ آپ کے گھر چوری ہو گئی کاکا نے بھی نہیں بتایا تشویش ترس کی طرف جھکے وہ بولا تو فاتح نے صرف ایک گہری نظر اٹھا کے اسے دیکھا کیرز اور سامنے دیکھنے لگا البتہ ابھی تک تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا امید ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا ہوگا وان فاتح نے جواب نہیں دیا اٹھ کھڑا ہوا مائیک درست کیا اس کی تکلیف کا وقت شروع ہو چکا تھا جناب سپیکر مجھے کچھ کہنا ہے ملبوس مدہ مسکراہٹ لیے کہ وہ تحمل رکھیں میں ان کو بور نہیں ہونے دوں گا ہال میں کہا گونجا دلچسپی بڑھی توجہ اس کی جانب مبزول ہوئی کل مجھے کسی نے کہا کہ آج اس بل کو ڈھائی سو ووٹ مل جانے ہیں تو ہم سات اپوزیشن اراکین کے نامے ووٹ کرنے کا کیا فائدہ وہ گردن گھما کے پورے ہال کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا. میں ملیشیا کے لوگوں کو آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے لوگ جب بھی ایک بڑے عدد کے مقابلے میں چھوٹے عدد کی مخالفت دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ چند لوگوں کی ہاں یا نا سے کیا فرق پڑتا ہے یہ سوچ غلط ہے کیونکہ مخالفت عددی نہیں اصولی ہوتی ہے ہم لوگ صوفیہ رحمان کے اس قانون کے خلاف ووٹ اس کو ہرانے کے لیے نہیں ڈال رہے ہم اپنا اختلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے آئے ہیں. ہم تھوڑے ہیں مگر ہم نام ووٹ دے کے سارے ملک کو پیغام دنیا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنی کم تعداد سے گھبرائے بغیر ہم نے غلط کو غلط کہنا ہے کیونکہ صوفیہ رحمان صاحبہ صرف اپنی اور اپنے والد کی کرپشن چھپانے کے لیے ہال میں شور گونجنے لگا تعدیبی فکرے نعرے وان فاتح بھی مزید اونچا بولنے لگا اور اپنی چوری کو چھپانے کے لیے حکومتی ارکان جگہوں سے کھڑے ہو گئے روز نت نئے بل لے آتی ہیں تاکہ لوگوں کو بے लोग بنا سکے لوگ کھڑے کھڑے ڈیسک بجانے لگے جس کا مطلب احتجاج تھا فاتح کی آواز بھی مزید بلند ہو گئی اور دس دن پہلے سے زیادہ اونچی مگر پردھان منتری صاحبہ یاد رکھیے گا جب تک وان فاتحل زندہ ہے وہ آپ اور ایک دن آپ کو اس ملک میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی کسی نے بل کی کاپیاں ہوا میں اڑائی کسی نے فائلیں نیچے گرائی اپوزیشن کے ساتھ اراکین کاغذ اچھالتے ہوئے نعرے بھی لگا رہے تھے اور اسی کے ساتھ ہم اس بل کی مخالفت میں ایوان سے واک آؤٹ کرتے ہیں کہہ کے وہ مائک پہ جھکا اور ڈسک پہ دو دفعہ زور سے ہاتھ مارا پھر سیدھا ہوا اور نشست کے پیچھے سے نکل آیا اور اس کا رخ باہر کی جانب تھا بارسن نیشنل اراکین کے اراکین حکومتی اراکین شور کر رہے تھے اور فون ہے سر وہ راہداری میں چلتا جا رہا تھا جب عثمان نے اپنا فون اسے لا دیا پاتے ने فون कान से लगाया क्या हुआ तुम्हें کال कर رہی थी तुम اٹھا नहीं रहे थे فائل کا کچھ پتہ چلا وہ فکر مند لگ رہی تھی تمہارے بھائی کو بہتر پتہ ہوگا وہ لفٹ میں داخل ہوا وہ تالیا جاتے ساتھ اشر کو بتائے گی اور اشر بہت برا منائے گا کہ ہم نے تالیا پہ شک کیا شک کیا مجھے یقین ہے یہ اسی کا کام ہے وہ تلخی سے کہہ رہا تھا لفٹ نیچے جا رہی تھی عثمان خاموشی سے ساتھ کھڑا تھا کیا ہم اوریجنل فائل دوبارہ نہیں نکلوا سکتے جب گھر تمہارے نام رجسٹرڈ ہے تو کیا مسئلہ ہے ڈھونڈو اسے کہ ملے ہرنوں کے پاس کچھ سوچ کے بولا تو عثمان نے ایسا بات میں سر ہلایا لفٹ کے دروازے کھلنے کو تھے فاتح نے چہرے پہ وہی مسکراہٹ تاریخ کر لی سیاست का کا بزنس بازار میں سرخ اونٹوں کی روش بنی تھی جس پہ بھیڑ کے درمیان دو وہ دونوں چلتے جا رہے تھے سفید ہیٹ پہنے سنہری چوٹی آگے کو ڈالے آگے تھی اور ایڈم پیچھے. وہ جس جارحانہ جا یہ تو جاتے ساتھ ہی جیولر کی گردن دبوچ لے گی جیولری اسٹور پہنچتے ہی تالیا سیدھی اندر گھس گئی ایڈم پیچھے لپکا شوقی کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا تھا تالیا کو دیکھ کے وہ خوش اخلاقی سے مسکرا के उठा السلام علیکم میڈم کہیں پیچھے تیز پنکھے چلنے کی آواز آ رہی تھی السلام یہ میرا بھائی ابھی آپ سے انگوٹھی لے کر گیا تھا بہت ہی جلد یہ مجھے بتائیے میں اس کا کیا کروں آخر یہ کب بدلے گا وہ کسی پہ بیٹھے ساتھ ہی شروع ہو گئی دوستانہ لہجہ قدرے بچکانا آواز ایڈم محمد نے بے یقینی سے اسے دیکھا وہ بالکل بھی غصے میں نہیں لگ رہی تھی اب دیکھیں نا ہماری ماں کا سکا ہی لے چلیے वो भी अपनी बीवी के लिए जिस दिन से इसकी शादी हुई है हम बहन भाई तो मुश्किल में पड़ गए बताएं मैं माँ को क्या जवाब दूंगी मासूमियत से पूछते हुए मतानत से उसके मुकाबले खड़े हुए बोला अंशे वो आगे को हुई और बेबस्ती भरी मासूमियत से बोली वो सिक्का हमारे लिए बहुत कीमती है हमारे दो छोटे छोटे लुटते माँ बाप है वो शदीद नाराज होंगे एडम बस खड़ा उसे देख रहा था, मुझ खोले. को उठके तरफ ने मुस्कुरा के गर्दन मुड़ी और दिलचस्पी से उनको देखा फिर हैतार के शो केस पे रखा आपने नाश्ते में अंडा खाया था क्या इन साहब ने अजुंधे से उसे देखा जी آپ کی شرٹ پہ ادھر انڈے کا داغ لگا ہے شاید آپ ناشتے کے بیچ میں تھے جب آپ نے کال کر کے بتایا کہ ایک آیا ہے اور پگلا دیں میں کیسے مان لوں پھر سے پل کے جھپکی بیٹے مجھے واقعی سکے کی تاریخی اہمیت کا علم نہیں ہم فورن سونا پگلا دیتے ہیں اور وہ اس نے میرے سامنے پگھلا دیا ہے وہ پکے رہے तालिया ने कहनी शोकेश पे रखी और हतेरी पे गाल जमाया। मैं पुलिस को बुला लू अंकल हमने कानूनी तरीके से अंगूठी बनाई है, है। अंगूठी के लिए नहीं पंखों के लिए उसने मुस्कुरा के अब्रो से इशारा किया सबकी गर्दने मुड़ी कोने में एक दरवाजा था जो दुकान के अंदर खुलता था अधेर उम्र सेल्स के अब्रोह इकट्ठे हुए क्या मतलब یہ دکان بالکل کونے میں ہے الگ تھلگ سی اور اس کے بیسمنٹ سے پنکھوں کی آوازیں آ رہی آپ نے بیسمنٹ میں پنکھے کیوں چلا رکھے ہیں مجھے سوچنے دیں ہتیلی پہ گال رکھی آنکھیں بند کر کے سوچا پھر کھول کے مسکرائے نیچے پہ میں جڑی بوٹیاں اگاتے ہیں آپ ہے نا نشے آو بڑی بوٹیاں ڈرگس ان کی بو یہاں تک آ رہی ہے مجھے تمہیں آ رہی ہے نا بھائی ایڈم نے محض سر بات نہیں لایا وہ بالکل چپ ہو گیا تھا دونوں دکانداروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اب بازار کے لوگ تو آپ سے ڈرتے ہیں کسی کو بتاتے نہیں لیکن میں تو نہیں ڈرتی میں تو پولیس کو بلا سکتی ہوں ہاں لیکن میں اتنی بری نہیں ہوں کیوں آپ کے کی رشتے پیر مارو اس لیے میرا سکہ میرے ہاتھ پہ رکھ دیں اور سمجھے کہ ہم نے آپ سے کبھی کچھ لیا ہی نہیں ادھیڑ عمر دکان کا مالک چند لمحے سے دیکھتا رہا پھر لڑکے کو اشارہ کیا گوٹ کے اندر چلا گیا واپس آیا تو ہتیلی ہاتھ میں تھی اس سے پہلے کہ وہ اسے تالیا کے ہاتھ پہ رکھتا ایڈم نے مسکرائی اور تھینک یو انکل کہتی اس کے پیچھے لگتی وہ باہر روش پہ چلتا جا رہا تھا سنجیدہ خاموش تمہارے موڈ کو کیا ہوا ہے ایڈم اس نے ایڈی آپ نے ایک ہی سارے نور سے جھوٹ نہیں بولا تھا کہ میں نے توحفے سے اندر والی بچکانا سادہ لڑکی سے مختلف نظر آ رہی جی آپ کی وجہ سے جھوٹ بولنا پڑا تھا مجھے لیکن آپ نے ڈرگس کے چلتے کاروبار کو نظر انداز کر دیا اس سکے کے پیچھے تو میں کیا کر سکتی थी آپ پولیس آفیسر ہیں ان کو گرفتار کرتی اور سکا برآمد کر لیتی یہ ہے جو کام ضروری ہوتا ہے آسانی سے جھوٹ کیسے بول لیتی ہیں سنجیدگی سے نظر جمائی بولی اب مجھے وہ سکا دو تاکہ میں اس کو سرکار को لٹاؤں اور تمہارا بنس تمہیں دو پولیس آفیسر ہیں دونوں میں فورسز میں تھا تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں شک کر رہے ہو ٹھیک ہے کرو شک بلکہ ایسا کرو یہ سکا بھی تم ہی رکھو میں رپورٹ لکھ دوں گی اور اس کیس سے الگ ہو جاؤں گی آگے ڈپارٹمنٹ جانے اور تم جانو کہ وہ غصے سے آگے بڑھ گئی تو وہ کچھ خفا کچھ الرا हुआ مرا कि तालिया काले तक राह तुम अपने लिए रखना चाहते हो तो शौक से रख लो अगर मुझ पर एतवार नहीं तो जो चाहे करो हाँ अगर एतवार आ जाए तो मुझे फोन कर लेना अभी मुझे और भी बहुत से काम है फिर वो रुकी नहीं तेज तेज आगे बढ़ गई एडम ने उसे नहीं पुकारा वो शश्रपंध में खड़ा था بازار سے باہر نکلتے ہوئے اس نے داتن کا نمبر ملایا اور موبائل کان سے لگائے کار کی طرف بڑی اب وہ قدرے پرشان لگ رہی تھی سکا مل گیا ہے مگر وہ ایڈم کے پاس ہے ایڈم کو مجھ پہ شک ہو رہا ہے نہیں میں اس سے وہ نہیں چرا سکتی اس کو چرایا نہیں جا سکتا فی الحال ایڈم اس کا مالک ہے اور اسے وہ مجھے اپنی مرضی سے دینا ہوگا اس کا شک کم ہو تو مجھے کال کر لے گا نہیں تو کوئی اور حل سوچ لے وہ کار میں بیٹھے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مانوس رنگ ٹون سنائی دی وہ چونکی تھے جلدی سے پرس کھلا اور سیاہ سیل فون نکالا حالم کا فون جس کی سکرین پہ فارس کا نمبر چمک رہا تھا تالیا نے گہری سانس لی اور داتن کا فون کاٹ دیا سنہرے بالوں والی ساری لڑکیاں خالی دماغ کی نہیں ہوتی تو آنکھ کو اب وہ وقت آگیا ہے کہ آپ یہ بات سمجھ لیں تلخی سے مسکرا کے بڑبڑائی اور فون کانوں سے لگا لیا بولو فارس. پارلیمان کے اونچے ٹاور کے عق میں ایک سبزہ زار بنا تھا جس کے گرد باڑھ لگی تھی اس کو ہرنوں کی پارکنگ کہا جاتا تھا بہت سی کنچیل اور ہرن وہاں رہے تھے ایک زمانے میں چینی سپیکر کی دورے پہ آئے اور ہرنوں کا توحفہ لائے یہ سارے ہرنہی کی اولاد اور یہی رکھے جاتے تھے فارث صاحب باڑ سے ٹیک لگائے منتظر کھڑے تھے جب انہوں نے وان فاتح کو سامنے سے آتے دیکھا وہ تنہا آ رہا تھا مسکراتے ہوئے عثمان یا گارڈس के بغیر آپ نے اپنا ذہن بدل دیا میں تمہارے انویسٹیگیٹر کو ہائر کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ باڑ کے قریب آیا دھوپ سارے ایسے میں ایک درخت تلے مادہ ہرن تین نن غزالوں کو لیے سستا بیٹھی تھی بڑی بڑی آنکھوں سے وہ چاروں ان دو ممبر پارلیمنٹ کو آنے سامنے کھڑے گفتگو کرتے دیکھ رہے تھے فارض نے اجن پے سے پوچھا کمان فارض یہ ہو نہیں سکتا کہ بلیک مارکیٹ کے کسی انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا جائے اور کوئی کیچ نہ ہو وہ قانونی طریقے سے کام کرتا ہے لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے اپنا چہرہ نہیں دکھاتا اور پیسے بٹ کوائن کے ذریعے لیتا ہے بٹ کوائن لیگل ہوتا ہے یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے جو ٹریس نہیں کی جا سکتی باتیں گردن موڑ کے دور سڑک کو دیکھنے لگا اونچی عمارتیں سڑک دور تک پھیلا سبزہ ہرن ابھی تک اسے دیکھ رہے تھے اور وہ کچھ سوچ رہا تھا پھر چہرہ موڑا ٹھیک ہے السلام علیکم اپنی بھاری آواز میں فاتح بولا تو دوسری جانب لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی پھر مردانہ آواز ابری سوچ رہا ہوں سیاست دان پہ سلامتی واپس بھیجوں یا नहीं کیونکہ آپ لوگ پیٹ میں چھرے گھومنے کے لیے مشہور ہوتے ہیں لیکن خیر آپ مختلف دکھتے ہیں اس لیے, رامسل. بطائیے, حالم آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے پاتے نے گہری سانس لی کم از کم سیاستدان میں لوگوں کو فیس کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے حالم وہ انکرپٹیڈ فون سے مشینی آواز میں بات نہیں کرتے مجبوری ہے جناب آپ کی حکومتیں میرے جیسے لوگوں کی کمائی سے ٹیکس کاٹنے کے در پہ ہوتی ہیں اپنی خیر تم بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو میرے لیے سڑک پہ جمائے گئے مادا ہرن ابھی تک بڑی بڑی آنکھوں سے اس کو دیکھے جا رہی تھی اس کے بچے البتہ گھاس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے یہ تو منحصر ہے اس پہ کہ آپ مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہیں मेरे घर से कल रात एक फाइल चोरी हुई है पार्क आपके पास फायर सेफ। वो तो से पांच सेकेंड में खुल जाता है पासवर्ड की भी जरूरत नहीं होती फायर चोरी क्या हुआ एक फोल्डर जिसमें डॉक्यूमेंट थे उसकी पहचान नीले रंग का है میرے ملاقہ والے گھر کے भर مجھے وہ ضروری چاہیے لمبے بھر کے لیے خاموشی حالم का ہو سن से पूछा دفعہ वही کب आखिरी تھے آپ نے حالم سنبھل گیا تھا کل صبح اور چوری کا علم کب ہوا آج صبح جب میں نے اپنا لاکر کھولا یعنی چوبیس گھنٹے کی ونڈو ہے جس میں کسی نے آپ کا لاکر کھول کے پیپر نکالے کوئی نشان کوئی زور زبردستی آخاز ملازموں کو زدو کیا گیا ہو. اس کی کو مزید آرام دہ کر رہے تھے صفائی سے کام کیا گیا ہے کسی کو علم بھی نہیں آج کب تک واپس چاہیے ڈاکیومینٹ کل صبح تک مل جائیں گے وہ اتنے آرام سے بولا تو فاتح ہلکا سا حیران ہوا اتنی جلدی کیسے कैसे گے تم اس کی حیرت کے ساتھ کھڑے فارغ صاحب تفاقت سے مسکرائے جیسے اپنے انتخاب پر فخر ہوا ہو وان فاتح کبھی کوئی میجک شو دیکھنے گئے ہیں آپ؟ شاید اس نشانیت. لوگ جادوگروں کی تماشے دیکھنے کیوں جاتے ہیں حیران ہونے کے لیے دھوکا کھانے کے لیے امیزڈ ہونے کے لیے اگر جادوگر آپ کو امیز نہیں کر رہا اگر وہ آپ کو دھوکا نہیں دے پا رہا اگر آپ کو اس کی ٹرک پہلے سے معلوم ہو گئی ہو تو وہ اچھا جادوگر نہیں آپ بور ہوتے ہیں آپ کو नहीं نہیں آتا اس मेरा آپ کو میرا طریقہ کار معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ میرے پاس हैं کھانے آئے ہیں حیران ہونے اگر آپ کی हो نہ ہو تو میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا چلو دیکھتے ہیں وہ مس کر آیا تمہارے پاس کل صبح تک کا وقت ہے آخری سوال آپ کو کسی सकता شک ہے کون یہ کام کر سکتا ہے تم جادوگر ہو تم اپنے جادو سے خود معلوم کرو کہ کون یہ کر سکتا ہے مجھے لطف اندوز ہو رہا تھا پھر جادو دیکھنے اور سہنے کے لیے تیار ہو جائیے وان فاتحل کا جواب کسی کے انداز میں آیا رہا اور ہاں اگلی دفعہ مجھے اپنے فون کیجیے گا مجھے درمیانی لوگ نہیں پسند اور تمہاری فیس وہ کام کے بعد ہوگی اور میری مہارت اور آپ کی شخصیت کے مطابق ہوگی خدا حافظ کال کٹ گئی فاتح کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی ستائشی انداز میں ابرو چکا کے فون فارس کی طرف بڑھا جیسے وہ like है, है, जैसे سے حیرت میں گر گیا ہو جیسے हो जैसे بات کسی سے بات کر کے اتنا इतना پایا ہو مادا मादा ابھی تک तक کھولے खोले پات سے ان دو افراد کو دیکھے جا رہے دور بازار کی پارکنگ میں کار میں بیٹھی تالیا نے سو گوار مسکراہٹ کے ساتھ فون بند کیا اور اگنیشن میں چابی گھمائی اسرا کو ایک واضح پیغام دینے کا وقت آ گیا ہے اس نے آنکھوں پہ پہ چڑھائے اور کار سرک پہ ڈالی۔ وہ دو تھی۔ دونوں اعتراف لکڑی کی اونچی شاپ اور ریسٹورانٹ بنے تھے یہ کسی زمانے میں دو منزلہ گھر ہوتے تھے اب جدید تراش تراش کے بعد ان کو دکانوں میں بدل دیا گیا تھا اسرا کی گیلری بھی انہیں میں سے ایک تھی गैलरी के अंदर खुला सा हॉल बना था किसी की तरह मंजिलों की बालकोनिया छत बहुत ऊंची थी टहलते हुए देख रहे थे असरा का ऑफिस दूसरी मंजिल पे था मगर उस वक्त वो ऑफिस में नहीं थी वो स्टोरेज रूम में अपनी निगरानी में सामान को पैक करवा रही थी इस गेट सिक्योरिटी स्टाफ काम में लगा दिखाई देता था سیکورٹی کو ڈبل چیک کرے کی جگہ پہنچنے سے قبل آنچ بھی نہیں آئے گی میم تالیا بنتے مراد آئی ہے سیکرٹری نے اندر جھانکا تو اسرا بری طرح چونکی پھر گہری سانس لینے آنا ہی تھا ایسے میرے آفس میں بھی تھا میں نہیں چاہتی جب وہ مجھ پہ چیخے چلائے تو باہر کے لوگ اس کی آواز سنیں۔ آفس میں ہی بتایا ہے لیکن وہ چیخے کی؟, کی بڑی میں سے ہے فاتح جی. نے اس کی صبح کی ہے مجھے لجاجت سے معذرت کر کے معاملہ ختم کرنا ہوگا اسرا نے پرس سے ننا آئینہ نکالا فنج سے ناک اور گال پہ میک اپ درست کیا کوٹ کو نیچے کھینچ کی شٹنیں درست کی پھر چہرے پہ فکر نندی کے تاثرات ڈالے اور باہر نکل ہال ابور کر کے وہ اوپر آئی تو اچھی خاصی فکر مند لگ رہی تھی کو دروازے کی طرف کی طرف آتے ہی بےحد دکھ انداز میں کہہ رہی تھی السلام علیکم میں اچھی خبر لائی ہوں تالیہ مراد خوشگوار چہرے کے ساتھ چہکی تو اسرا کے الفاظ منہ ہی رہ گئے تالیا پر چہرہ دکھنے لگی وہ صبح والا سفید کوٹ پہنے ہوئی تھی سنہری چوٹی آگے کو ڈالے سر پہچا رکھے گلابی پیاری سی لڑکی مسکراتے کانگ ہو سے بات ہوئی ہے وہ سکوں کی شرط رکھے بغیر بھی آنے کو تیار ہے اور آپ جانتی ہیں کانگ ہو کے آنے کا مطلب ہے وہ دو تین بڑے ڈونرس کو ساتھ میں لائیں گے میں سوچ رہی تھی کہ آپ کھڑی کیوں بیٹھ جائیں گے آخر میں ذرا حیرت سے بولوں अच्छा, अभी दे दिया था। ये एक कार्ड का मे रखा है तो पुरानी छोटी सी शॉप मगर आपके पोर्ट्रेट की ज्यादा लाजवाब कोई नहीं कर सकता क्यूँकी नीलामी स्तर पे आन पहुंची है आप उसको आज ही मिलवा लीजिएगा मुलाकात नहीं हो सकी वो, वो गौर से देखते सरसरी का बोली गया पानी की गहराई माफ हो चाहिए तालिया ने ऐसे बात में सर हिलाया मुझक राहत बरकरार थी जी उन्होंने मुझे स्टडी में बुलवाया था آپ کو تو معلوم ہے وانس پاتے کا میں تو سارے بیٹھ بھی آنکھوں سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ سید سے بلایا تھا اس نے جی کچھ زیادہ بات نہیں کی انہوں نے اس نے برائے سے شان اشکر مجھے وہ ہام توا کی کہانی سنا رہے تھے سراجیوا ملائی کی मैं तो हर दफा इतनी हूँ सुन ही नहीं पाती और हाँ उसने पेशानी परेशानी वजह से कुछ याद किया उन्होंने मुझे कहा कि अशर साहब के पास उनकी कोई फाइल है जो मैं अशर साहब से वापस ला दू मैं तो बस यज करती वरना सब मेरी सर से गुजर गया अब अशर साहब से मेरी भी कहा पता नहीं वो क्या कह रहे थे बार बार उनसे मिलना और बात करना भी इतना आनर होता है की बस ملیشیا میں ہوئی تو وہ بھی اٹینڈ کر لیام وقت یہی होती ہے مسکراتے ہوئے بیگ اٹھایا اور کھڑی ہو گئی ان شاء اللہ نیلامی بھی ملاقات ہو सर وقت بات میں ہلایا جگہ سے نہیں اٹھے مختلف طبیعت کا ہے شور اس کی بات کا کوئی غلط مطلب نہیں ہوگا بلوا لی تالیا مسکرا مسکرائی اور پھر باہر چلی آئی نکلتے ساتھ چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے سیاہ چشمہ آنکھوں پہ چڑھا لی اور گزرتے گزرتے راہداری میں رکھے فلور لیمپ کو پیر سے ٹھوکر مارے لیمپ اوندھا زمین پہ آ گیا दो वर्कर की तरफ दौड़े थे और वो आगे बढ़ती गई अंदर असरा अपने में दुम साधे बैठी थी चुप बिल्कुल चुप तभी किसी आपताब की तरह सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुई एजम तुम आज आये क्यों नहीं बस के बाद ही शुरू हो गया फाकिस्ताब पार्लियामेंट जाते वक्त हमेशा दो कप कॉफी के देते हैं उस्मान को भूल गया था उसने सिर्फ एक दिया ये क्या तरीका है अपनी तरफ से ड्राइवर ने रोक वान कहाजात से पूछने लगा आज घर में कुछ हुआ है क्या क्या मतलब कोई वै मामुरी वाक्य कोई इशू मैं इसलिए पूछ रहा हूँ की मेरी वजह से सुबह फातिह साहब की अहम फाइल चोरी हो गयी ملازمہ بتا رہی تھی کہ صاحب نے وہ جو پینٹر لڑکی آتی ہے اس سے بھی پوچھ گچھ کی ہے صاحب بہت غصے میں تھے صبح ادھر پارلیمان میں سب کو پتا تھا دو تین ڈرائیور نے تو مجھ سے بھی آ کے پوچھا چیتالیہ سے اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا صاحب نے چیتالیہ سے پوچھ گچھ کی ملازم کہہ رہے ہیں کہ صاحب کو شک یا چیتالیہ نے ہی چوری کی ہے وہ اتنا باخبر جتنا ہر ڈرائیور ہوتا ہے मैं हूं कहके रिहायश का पे पे निकला काम पतम हो चुका है आए को शायद को ना आने देने की हिदायत दी गई थी मुझे फातिह साहब से मिलना है वो बेचैनी से बोला ऐसे तो साहब नहीं मिलते वो बहुत मसरूफ होते हैं सिर्फ पांच मिनट के लिए मिले तो मैं चला जाऊंगा अभी अल्फाज मुँह में थे एडम ने भाग के फाते की खिड़की तक गया बेचैनी से दस्तक दी उसने चौंकी सर उठाया फिर बटन से उंगली रखी शीशा नीचे होता गया तुम कहा था सुबह के एडम उसने सादगी से, से पूछा तो اگلی سیٹ پہ بیٹھا عثمان پورا گھوم کے تندہی سے بولا سر عبداللہ نے کمن جانا تھا تو اس کو فارغ کر دیا کیا میں نے تم سے پوچھا ہے عثمان وہ اسی سنجیدگی سے عثمان دیکھ کے بولا تو وہ چپ ہو گیا پاتے نے گدن اس کی طرف موڑی اور تم ٹھیک ہو ایڈم جی سر وہ جلدی سے بولا سر عبداللہ ابھی تک نہیں آیا کیا میں آپ کے پاس جا سکتا ہوں وہ کار کی سرکی کو پکڑے کھڑا تھا نرمی سے کہتے اٹھا لی تو وہ خالی ہاتھ اب تم جاؤ کارڈ اس کے سر پہ آ پہنچا جیسے اسے نکالنے کی جلدی ہو لیڈر جا چکا تھا وہ رکتا بھی تو کس کے لیے گرمی کی عدت بڑھ گئی تھی وہ باہر سڑک کنارے چلتا گیا زرا تی دیر میں پسینے سے پورا پی گیا تو ایک جگہ زراخ تلے فٹ پاتھ پہ بیٹھ گیا پھر جیب سے سکہ نکال کے دیکھنے لگا وہ گول سنہری سکہ تھا جس کی دونوں اعتراف سلطان لکھا تھا اس نے سکہ مزید اونچا کیا اس کی گول دائرے کے ساتھ نننے نن حروف تھے جو مٹ مٹ کے اگ رہے تھے ایڈم کی آنکھیں پوری کھل گئیں دھوپ میں لمحے بھر کو وہ نظر آئے تھے چودہ سو سینتیس پھر وہ غائب ہوتے گئے ایڈم بالکل سناٹے میں رہ گیا یہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا یہ کوئی عجیب چیز تھی نہیں. اس نے جلدی سے سکا ڈبے میں, رکھ کے جیب میں ڈال دیا. پھر تنگو کامل کے گھر اپنی جیب میں ڈال رہا تھا چیتالیہ نے دو ماہ وہاں کیوں نوکری کی دو ماہ پہلے تو اسے نہیں معلوم ہوگا کہ وان فاتح نے اس گھر مہمان بن کے آنا ہے کیا وہ اس سکے کے पीछे आई थी ایک نئے خیال نے اسے چمکا دیے کیا اس کا بار بار کے گھر آنا یہ سب سکے کے لیے تھا لیکن نہیں, وہ تو فاتح کی حفاظت ایک, ایک منٹ اگر وہ پہلے سے اس کو جانتا ہوتا تو چوری کے بارے میں تالیا سے پوچھ کچھ کیوں کرتا اتنی کڑی پوچھ इतनी کی ہوگی تو ملازم گواہ ہیں نا اس کے اس کا ذہن شک اور یقین के درمیان में ڈول रहा था بلا آخر اس نے موبائل نکالا تالیہ کے نمبر پہ ایک پیغام لکھا ہم کب مل سکتے ہیں اور بھیج دیا اب اسے جواب کا انتظار کرنا دوپہر دھیرے دھیرے شام میں ڈھل رہی تھی البتہ گرمی اور ہفت ویسا ہی تھا ایسے میں وہ نیلے شیشوں والا بزنس کا سر اٹھائے کھڑا تھا جس کے انیسویں فلور پہ اشر محمود کا آفس واقع تھا انیسویں فلور پہ کشادہ سی لوبی بنی تھی جس کے سامنے لفٹ کے دروازے اس وقت کھل رہے تھے اور बाहर میراد باہر نکل لباس بدل لیا تھا گلابی کمیز پہ سیاہ पहने کوٹ پہنے کہنی پہ بیگ ڈالے سنہری چوٹی کندھوں پہ آگے گرائے اور سر پہ ترچا سفید ہیڈ جمائے وہ باہر آئی تو ریسیپشن ڈیسک کے قریب رکی تالیا بنتے महमूद से اشر محمود سے ملنا ہے جی ان کا में है کی نے تہذیب سے قائد کیا تو وہ ہوں کہ نقصی امیر سادیوں کی طرح آگے بڑھ کی کنکیا سے اخبار چلائے مطالعے میں منہمک داتن کو دیکھا مگر فاتح وہ کر دے گا نا جو تم نے کہا ہے داتن اخبار سامنے رکھیا آہستہ سے بولی کان میں لگا آلات دور جاتی تالیا کی آواز پہچان گیا خالم کی بات کون ٹال سکتا ہے وہ بے پرواہی سے بولی اب وہ راہداری کے دوسرے سرے تک پہنچ گئی تھی اشر کے آفس کے باہر بیٹھی سیکرٹری فورین چیتالیہ اشر صاحب نے پرس میں ہاتھ ڈالا اور سیاح موبائل سے نمبر ملایا دو گھنٹیاں اور کال کر دی اب وہ اشر سے ملنے کے لیے تیار تھی وہاں سے چند میل دور ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے اسٹوڈیو روم میں وان پاتے موجود تھا سیٹ لگا تھا कैमरे से हो रहे थे एंकर अपने कागजात पड़ रहा था और फाते मतम सा टांग पे टांग जमाए कॉफी पीते हुए सारा मंजरनामा देखा तभी जेब में रखा फोन थर थर आया तो उसने निकाल के देखा हालिम का नंबर देख के मुस्कुराया और मोबाइल वापिस रखा फिर करीब खड़े उस्मान को बुलाया ये कॉफी ले जाओ मैं फ्रेश हो चुका हूँ इसकी जरूरत नहीं सैयद सर उस्मान ने मुस्कुरा के उसका ताजा चेहरा देखा چرائی تھی اس کے سیٹ سے مگ اس کی طرف بڑھا دیا اور سامنے ہی دیکھنے لگا جہاں انکر اپنی نشست پہ بیٹھ رہا تھا عثمان پھیکا سا مسکرا مبارک اتر اور مغ یہ آگے بڑھ کر واپس اشر کی ऑफिस بلڈنگ میں آؤ تو لوبی کے سامنے سوفے پہ بیٹھی بظاہر افار پڑتی ناتیں دبی آواز میں कम کم سے کم ہلاکی اب تک فاتح نے اپنی سیکرٹری کے سامنے فائل میں جانے کا ذکر کر دیا ہوگا وہ فوراً اپنے اصل خدا کو بتائے گا اور وہ پریشان ہو کے اس جگہ جائیں گے جہاں فائل میں اس کا پیچھا کروں گی اور فائل हमें لے جائیں گے اور ہم اس کو चुरा لیں گے ने نے جواب نہیں دیا کیوں अंदर अशर के ऑफिस में آفس ऑफिस बहुत रोशन था दो मुतर दीवार शीशे की थी सारे शहर का नजारा करना बहुत दिल करीब लगता है अशर टेक लगाए अपनी कुश्ती के बराज जवान मुस्कुरा रहा था और सामने कालिया मराज सिंह जीदा से बैठी नजर आ रही है میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی انشے اشر وہ ناخوشی سے کہہ رہی تھی آپ کہیے چی تالیہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں وہ مسکراتی بولا گہری چھوٹی آنکھیں تالیا کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کرے آپ ایک معذ انسان ہیں اور میں ایک سوشلائسٹ اور آرٹ لور ہوں کوال سے تعلق رکھنے والے حلقوں میں میرا ایک نام ہے پہچان ہے میری کسی بھی قسم کی سیاسی رضائیں نہیں ہے نہ مجھے سیاست में دلچسپی इसलिए कल जो तस्वीर आपने ट्वीट की उसके बाद से मुझे मौजूद गुप्तगु बनाया जा रहा है जो मेरी लिए तकलीफ का बायस है वो डिस्टर्ब नजर आ रही के चेहरे पर अफसोस उधरा जी मुझे भी वो सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा अब तस्वीर उतारना बुरा लगता है लेकिन आप फिक्र ना करें मीडिया की तो आदत है बात का बतंदर बनाना आप कोशिश कीजिए कि इसकी सख्ती से तस्दीक कर दें ताकि मेरे अजीजा और कारत को सबसे तकलीफ ना हो मेरा आपकी फैमिली का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं है تردیت بات کو مزید اچھالتی ہیں آپ سیاست نہیں سمجھتیجیے تالیہ خاموش رہنا اور نظر انداز کرنا بہتر ہے وہ اب آگے ہو کے بیٹھا تھا سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا میں سیاست کو سمجھنا بھی نہیں چاہتی انجے ارشد صبح وان فاتح نے بھی مجھے آپ کے حوالے سے باتیں کہیں جو مجھے اچھی نہیں لگی وہ کسی فائل کا ذکر کر رہے تھے پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے برائے مہربانی آپ لوگ اپنی سیاست میں مجھے نہ دکھے گی وہ انداز میں کہہ رہی میں آبن کی طرف سے معذرت کرتا ہوں وہ پیرانوائڈ ہیں وہ نرمی سے کہنے لگا تو مسکرا کے پوچھنے مسکر لگا تالیا ذرا سا مت کر ہر قسم کا آرٹ چاہے وہ کینوس پہ دکھے رہ جائے یا اسٹیج پہ پرفارم پر کیا جائے یا کتاب میں کہانی کی کیران کرنے کا نام ہے. لوگ लोग आम ہے کہ ہر چیز پہلے سے جان لینا چاہتے ہیں تاکہ دھوکا نہ کھائے مگر آرٹے وہ صرف حیران ہونے اور اپنا دماغ بھگ سے اڑا دینے کے لیے پیسہ خرچ کریں عجیب بات ہے نا تو آپ کو لوگوں کو حیران کرنا اچھا لگتا ہے وہ محسوس جی مجھے وہاں سے آنا اچھا لگتا ہے جہاں سے انہیں بھی نہیں اس کی مسکراتی چمکدار آ کے آپ کو کیا اچھا لگتا ہے اشر کی مسکراہٹ گہری ہوئی میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں مجھے اونچی عمارتیں بنانا اور بلندیوں پہ کھڑے ہو کے دنیا کو دیکھنا اچھا لگتا ہے تالیا نے دیکھا اس کے شیشے کی دیوار سے دور تک پھیلی اونچی عمارتیں نظر آ رہی تھی دروازہ دستک کے ساتھ کھلا رمنی نے اندر جھانکا سوری سر مگر ضروری بات ہے ادھر دانت نان میں بٹی رملی ابھی اٹھ کے گیا ہے عثمان نے بدمزہ خفتی سے رملی کو ٹوکنے والا تھا کہ تالیا بیگ اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی آپ کام کیجیے میں چلتی ہوں انداز سنجیدہ اور لیا دیا سا تھا اشر نے گہری سانس لیے مسکرایا اور کھڑا ہو گیا اوکے نیلامی پہ ملاقات ہوگی جی تالیا बाहर आकर वो सेलफोन पे बटन दबाती चलती आई जैसे कोई जरूरी के, के सामने लांच सा रमली निकलेगा करूँ बातिन की आवाज कान में गूंजी तो तालियां झुके सर के साथ उसे जल्द ही परेशान होके निकलना चाहिए एक मिनट गुजरा दो मिनट पांच मिनट बलाखिर रमली बाहर आया और सीधा अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया जो सामने ही था कुर्सी संभाली और काम करने लगा तालिया गैर आरामदे हुई चंद मिनट गुजरे न अशर ऑफिस से निकला न रमली अपनी जगह से उठा लातिन की गड़बड़ा गई उसके कान में बोली तालिया ये लोग फाइल चेक करने बाहर क्यों नहीं निकले किसी बैंक की तरफ या घर की तरफ कहीं तो रखी होगी इन्होंने फाइल तालिया ने आंखें उठाई हिरन जैसी आंखें जो ऐरा एक्सरे कर लेती थी पुतलियां सकोड़ के उसने अशर के ऑफिस के बंदरवाजे को देखा या शायद वो फाइल चेक कर चुके हैं उसे सारी समझ में आ रही थी लातिम फाइल उसके ऑफिस में ही मौजूद है ओह लातिम की आप फिक्रमंद आवाज है ऑफिस में वारदात करने के लिए हफ्ते भर की तैयारी चाहिए कोई लंबा कौन खेलना पड़ेगा हमारे पास हफ्ता नहीं है हमारे पास चंद मिनट है मुझे वो फाइल अभी चुरानी है मगर सारी जिंदगी मैंने लालच में चोरियां की हैं दातिन सारी जिंदगी मैंने पैसे के लिए झूठ बोले मैं चोर हूँ छोटी हूँ मगर मुझे पहली दफा किसी से वादा निभा है तो के पास वक्त नहीं है मुझे उनको कल सुबह से पहले फाइल देनी है तो देनी है सर्विस बाथरूम में आओ हमारे पास टैनिंग के लिए 10 मिनट है वह दबी आवाज में बोलती आगे बढ़ गई बजाय लिफ्ट की तरफ जाने के वो एक दूसरी राहदारी में बुड़ गई दाते में गहरी सानी वो एक बेनयाज सियासतदान है जो परसों तक तुम्हें याद भी नहीं रखेगा शुक्रिया कह के आगे बढ़ जाएगा ताकतवर सियासतदानों से मोहब्बत करने वाली लड़कियां हमेशा पुछताती है तालिया अफसोस से दातिन बोली थी मगर तालिया कुछ नहीं सुन रही थी उसका नया फ्लान सोच रहा लॉबी की घड़ी की सुइया टिक टिक करती आगे बढ़ रही थी स्टूडियो कैमरे ऑन थे तेज रोशनियां जल रही तीन एतराफ़ में सब्ज रंग के कार्डबोर्ड की दीवारें बनाई गई थी होते सब दगाया जाता था और बाद में जब टीवी संजीदगी से बैठा फातेजन की बात करते हैं तो आपके जहन में बीस साल बाद का मलेशिया कैसा आता है वन फाते बैठा इस सवाल पे हल्का सा मुस्कुराया और गोया हुआ मलाका सल्तनत जैसा तुम्हें मालूम है जसरी بلکہ میں ملیشیا کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان کو معلوم ہے کہ 600 سال پہلے کا ملاقہ کیسا تھا ارشر کے آفس فلور کے سروس باتھ روم میں وہ دونوں کھڑی تھی تالیہ نے بیگ سنگھ کے سامنے انڈیل رکھا تھا اور اندر سے کچھ چیزیں نکالتے ہوئے دانتوں سے کچھ کہہ رہی تھی وہ سر ہلاکے جواب میں اس کی تائید کر رہی تھی جفری 600 سال پہلے کے ملاقہ میں مسلمان سلاطین کی حکومت وہ سلطنت خطے میں ایک مضبوط اور طاقتور حیثیت رکھتی اس دور کے لوگ ہمارے جیسے نہیں تھے کہتے ہیں وہ عظیم لوگ مگر آج میرے ملکی لوگوں کو ان سے زیادہ بہادر بننے کی ضرورت ہے داتن باتروم کے کونے میں رکھی رکھین میں اخبار پھاڑ پھاڑ کے ڈال رہے جب ڈسٹبن بھر گئی تو اس نے لائٹر سے کاغذ کو سلکایا جلدی اخبار میں آگ پکڑ لی شولے بلند ہونے لگے آج میرے ملکی لوگ عجیب منفی رویوں میں ڈوبے ہیں مجھے سب سے زیادہ تکلیف ان کے مظلوم پنے سے ہوتی ہے یہ کس نے ہم انسانوں کو ہر وقت مظلومیت کی چادر اوڑے رکھنا اور ہمدردی करना کرنا है ہے एरिया में ایریا میں داتین आग بن کو آگ لگاتی دکھائی دے رہی تھی اور تالیا اپنا لباس بیگ میں اڑس رہی تھی اس وقت اس نے سیاہ ٹائٹ شرٹ اور سیاہ ٹوپی پہن तैयार تھی چست اور تیار تیز تیز چلتے ہاتھ بیگ کی زب بند کر رہے تھے پھر بیگ کندھے پہ ڈالا اور کونے والے ٹوائلٹ میں گھسی جس کے اوپر اوپر चढ़ी اور وینٹ کا ڈھکن اتارا آپ صرف سوشل میڈیا کو ہی دیکھیں جیسری مجھے اکثر لوگ وہاں اپنے دکھوں کا پرچار کرتے نظر آتے ہیں انسان کے پاس اگر تین چیزیں ہوں عزت اور صحت اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آئے تو وہ ناشکر ہوتا ہے کالیا نے روشن دان کی جالی اتار کے نیچے پھینک کی اور بلی کی طرح اندر گھس گئے اندر لمبی سرنگ سیکھی یہ وینٹ ہے اور ہوا کے لیے इतने चौड़े कि वो इसमें सीने के बल लेट के रिंग रिंग के आगे बढ़ सकती थी नीचे दाते अभी तक आग लगाती दिखाई दे रही थी मैं जिस मुल्क का ख्वाब देखता हूँ वहां मुझे लोगों को ये सिखाना है कि मजबूलीत और कमजोरी को कुत्ते तारी करना छोड़ दें निकल आए इस से की दुनिया ने हम पे जुलम ढहा दिया खानदान वालों ने हमारे साथ बुरा कर दिया दोस्तों ने यूं धोखा दिया हम दुखी हम उदास हर वक्त दूसरों से हमदर्दी मांगना ये मनफी रवैये है हमें इनसे निकलना होगा مجھے بالکل ایسے لوگ اٹریکٹ نہیں کرتے جو چاہتے ہیں کہ لوگ ہر وقت ان کے وموں کی داستان سنتے رہے دانتے نے کا دروازہ کھولا تو دھواں باہر کو نکلا وہ آگے آئی اور میں لگا فائر الارم کھینچ دیا ساری عمارت الارم سے گونج اٹھے موٹی عورت تیز تیز آگے چلتی گئی ہر ڈسپن کے ساتھ رکتی لائٹر سے آگ جلاتی اور آگے بڑھ جاتی سی سی ٹی وی وہ پہلے ہی جام کر چکی انسانیت بہت ازلوم مخلوق ہے اس میں بہت طاقت ہے. اسے تو ساری دنیا کو سنبھالنا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہی نہیں سنبھال پائے کتنے دکھ کی بات ہے ہمیں اگر زندگی میں خوشی اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں ایک مثبت رویہ اپنانا ہے. اور مثبت رویہ کیسے اپنایا جاتا ہے آپ کی نظر کے اندھیرے فرم میں وہ کہنیاں گھسیٹ گھسیٹ کے آگے بڑھ رہی تھی کندھے پہ چھوٹا بیگ بھی لاد رکھا تھا جس میں ضروری سامان تھا خیر تھوڑی دیر بعد رستے میں کوئی جالی آتی اور وہ اس سے جھانتی نیچے آفیس کے کمرے نظر آتے تھے جہاں ہڑ بوں مچی تھی لوگ فائر الارم سن کے چیزیں سمیٹ رہے تھے دھار بھاگ رہے تھے مثبت رویہ ماضی کے دکھوں اور से سے نکلنے کا نام ہے اگر آپ سے کچھ غلط سر زد ہوا ہے ماضی میں اور سب سے ہی ہوتا ہے تو اس پہ معافی مانگ کے اسے سبق سیکھے اور اس پہ ہر وقت گرنا چھوڑ دیں آپ چند ایک بار اگر گر بھی گئے تو بھی آپ اس کو بھول جائیں اور آگے کا رستہ دیکھیں وہی तले جس سے آفس نظر آ رہا تھا اشر چیزیں चीजें اٹھ رہا تھا باہر اس کو سیکرٹری بلا رہی थी फायर الارم مسلسل چکھاڑا اور اگر آپ کو ماضی میں بڑے بڑے غم ملے ہیں تو ان کی پچھتاو سے نکل آئے غلط فیصلے پہ دکھی ہونا چھوڑ دیں. زندگی میں کوئی بھی چیز برا تجربہ نہیں ہوتی اگر آپ اسے سبق سیکھیں یہ ہوتی ہے مثبت اپروچ جو برا ہوا ہے آپ کے ساتھ یا جو برا آپ نے کیا ہے دونوں سے سیکھنے کے لیے پہلو نکالیں سبق حاصل کریں اور ریلیکس ہو جائیں پھر وہ تجربہ آپ کو غمگین نہیں کرے گا اشل موبائل اور والیٹ لیے باہر بھاگ دروازہ بند کر دیا آفس تنہا رہ گیا تالیا نے وینٹ میں لیٹے لیٹے بیگ سے ایک آلہ نکالا اور بٹن دبایا تھوڑی دیر لگی اور آفس کے دونوں سی سی ٹی وی کی کیمرے بج گئے اس نے جالی اتاری اور نیچے کود گئی کو ہر وقت الزام دینا اور बनना بننا چھوڑ دیں یہودارا نے ہمارے ملک کی ترقی روک رکھی ہے ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں ان بے کار باتوں سے نکل آئے اگر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی تو یہ اس کا اپنا کسور ہوتا ہے لوگ تو ہر قوم کے خلاف سازش کرتے ہیں تو پھر دوسری قوموں ने ترقی کیوں کری یہ آئینہ دیکھنے کا وقت ہے اپنی غلطیاں بحثیت قوم مان لینے کا وقت ہے تالیہ ملادب اشر کے آفس کی میز کا ایک ایک دراز کھول کے چیک کر رہی ہاتھوں پہ داستانے چڑھا رکھے تھے اللہ نے انسان میں بڑی طاقت رکھی ہے کامیاب آدمی کون ہوتا ہے پلا وہ جو ماضی کے غم سے نکل آتا ہے اور مستقبل کے بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے ہمارے خواب اتنے بڑے اور انوکھے ہونے چاہیے جیفری کہ وہ ہمیں ڈرائے پہلی دفعہ کو سوچ کے بھی خوف پائے انسان صرف چھوٹے موٹے خوابوں کے لیے نہیں پیدا ہوا وہ اب دیواروں کی پینٹنگز ہٹا ہٹا کے دیکھ رہے نوے فیصد لوگ آفس میں سیف کے کسی پینٹنگ کے پیچھے بناتے تھے مگر یہ پینٹنگز کے پیچھے کچھ بھی نہ تھا سارے آفس میں کوئی سیف نہ تھا وہ کمرے کے وسط میں کھڑی ہوئی اور آنکھیں بند کی اگر وہ عشر محمود ہو تو وہ اس آفس میں سیف کہاں بنائے گی سوچو تالیہ انسان کی کمزوری وہ ہوتی ہے جس پہ وہ بھروسہ کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے خوابوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے جان مارنی پڑتی ہے لوگ مسئلوں کا آسان حل مانگتے ہیں اور جب وہ نہ ملے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وکٹم بالکل پسند نہیں ہمارے کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹھیک ہونے میں لمبا عرصہ لگنا ہوتا ہے تو منفی لوگوں کی طرح اس عرصے کو مظلوم بن کے اپنے دکھوں کی کہانیاں سنانے کے بجائے انسان کو آگے کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے اسے اتنا مثبت بننا چاہیے کہ اس سے مثبت شوائیں پھوٹنے لگے وہ جہاں جائے ان مثبت خوشگوار روشنیوں کو بکھیرتا جائے آفس کے وسط میں کھڑی تالیہ نے آنکھیں کھولی اور اب کے آفس کو دیکھا تو اس کی نظریں مختلف میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں مجھے اونچی عمارتیں بنانا اور بلندیوں سے دنیا کو دیکھنا اچھا لگتا ہے وہ وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ آرکیٹیکٹ بھی تھا اس نے یہ آفس خود ڈیزائن کیا تھا تالیہ اس نے بتی بجائی لائن سٹن کیے کمرہ اندھیرا ہو گیا پھر اس نے ننی ٹارچ نکالی جس میں نیلی سی روشنی تھی اس نے وہ روشنی شیلف پہ پھینکی اوپری قطار میں چوتھے نمبر پہ رکھی کتاب کے اوپر نیچے نشانات نظر آ رہے یہ ٹارچ اندھیرے میں وہ نشان بھی دکھا دیتی ہے جو روشنی میں نظر نہیں آتی تالیا نے مسکرا کے بتی جلائی اور اس کتاب کو ذرا سا باہر کھینچا بک شیلف میں گڑبڑاہٹ ہوئی اور وہ مکان کے انداز میں بائیں طرف کو سرکنے لگا میں زندگی میں کبھی کسی چیز کو لے کے پچھتاتا یا گلف کا شکار نہیں ہوتا جو غلطیاں کی ہیں زندگی میں کر لیں کہ ہم انسان ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں کوئی بات نہیں ہم اس سے سبق سیکھیں گے اور اگلے دن کو ایک نئے دن کے طور پہ گزاریں گے تو نیند اچھی آئی بکشر سامنے سے ہٹ اور پیچھے دیوار میں ایک سلور سیف نس तालिया ने कान में लगा आला दबाया दातिन ये ग्लीन रीडर है बीस मिनट लगेंगे मुझे अशर के ऑफिस और राहदारी के दरमियान मजीद डाइवर्जन क्रिएट करो आग धुआं कुछ भी तालिया जल्दी करो वक्त कम है दीवानी लड़की दातिन परेशानी से कह रही थी और जितने मेरे साथ जिंदगी में हादसे हुए मैं उनको भी एक तजर्बा समझता हूँ मेरी बेटी आलाना सब जानते हैं की वो खो गई सब जानते हैं कि उसके पीछे किसका हाथ میں چاہتا تو اس کا لے کر تارک ہو جاتا خود کو بلیم کرتا تجربے اپنے باقی دونوں بچوں کو کیسے پالنا ہے ان کے لیے اللہ کا شکر گزار کیسے ہونا ہے میں بس یہی سوچتا ہوں مثبت رویہ وہ دیکھنے کا نام ہے جو آپ کے پاس بچ گیا اور منفی رویہ ہر وقت اس کو سوچنے کا نام ہے جو کھو گیا وہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے سیف کے سامنے کھڑے مختلف سمتوں میں اس کا پہیا گھما رہی تھی ماسک تلے چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا وہ آوازیں سن رہی کس حرکت میں کہاں سکھ ہوتا تھا سیف کا دھات دھیرے دھیرے اسے راز بتا رہا تھا ساتھ ہی وہ کاغذ پہ مختلف نمبر لکھتی جا رہی تھی جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا مجھے اپنے ملکی لوگ مایوس اچھے نہیں لگتے میں چاہتا ہوں کہ وہ مثبت بنے پر امید اونچے خواب رکھنے والے بس ہی سوچ رکھنے والی میں چاہتا ہوں لوگ شکر گزار بنے جو ہے اس کی قدر کریں جو نہیں ہے اس کو زیادہ نہ سوچا کریں واضح کلک کی آواز آئی نے گہری سانس لے کر پہیا گھمایا تو وہ کھل گئے والی فائل رکھی اس نے فولڈر نکالا سفے پلٹائے تصدیق کی پھر اپنے بیگ سے چند سفے نکال کے فائل کے اندر لگائے اور اصلی صفات بیگ میں ڈال قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو انچے خواب دیکھتی اور یاد رکھنا جگتی اگر آپ کو آپ کا خواب ڈراتا نہیں ہے تو وہ بڑا خواب ہے ہی نہیں باتھ روم کی روشنی دان سے وہ نیچے اتری وہاں دھواں بھرا تھا مگر دروازہ کھلا تھا اس نے ماسک اتارا بال کھولے گلابی شرٹ سیاہ لباس کے اوپر پہنے ہیٹ سر پہ رکھ لیا جوتے تبدیل کیے اور تیزی سے باہر کو دوڑے دھوئیں کی باعث کھانسی آنے لگی فائر الارم ہنوز بجا فائر برگیڈ کا عملہ عمارت میں داخل ہو چکا اگر ہم دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ دنیا خود بخود بدلنے لگی سوچ اور ویژن کی تبدیلی ہے جو میں ایک بہتر ملیشیا میں دیکھنا چاہتا ہوں اسٹوڈیو میں بیٹھا شخص مسکرا کے کہہ رہا تھا اس کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی اور اینکر سمیت سب محبت سے اسے سن رہے تھے تھینک یو وانس فاتح صاحب آپ کے وقت کے لیے اینکر نے کہا کہ کیمرے کی طرف رخ پھیلا ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی میری طرح بہت کچھ دیکھا ہوگا۔ اور انٹرویو ختم ہو چکا۔ فاتھیا اپنی شرٹ پہ لگا مائیک کو اٹھا رہا۔ اس کی مسکراہٹ سمجھ چکی۔ ذہن میں حاللم اور فائل کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ کلالم پور پر رات اتر رہی تھی۔ اونچی عمارتیں بत्तियों سے جگمگانے لگی۔ ایسے میں تکون شیشے سے ڈھکی عمارت کے ایک فلور پہ جہاں بارش نیشنل کافی دکھائی دے رہے. اس کو دیکھتے ہی بہت سی گردنے مڑی لوگ کھڑے ہوئے سلام دعا وہ اتنے سالوں سے سیلبریٹی پروٹوکال کا عادی تھا سب کو مسکرا کے جواب دیتا آفس کی جانے والا ابھی دروازے کے قریب ہی تھا کہ جانے کے سے ایک کیاپ لڑکا نکل آیا वो पैरों में पहियों वाले जूते पहने मरमरी फर्श पे गोया स्केट करता तेजी से सामने आया था ऐसे मैसेजर लड़के अक्सर पहियों वाले जूते पहने राहदारियों में जन से गुजरते दिखाई देते थे फाते फातेर एक पैकेज उसकी तरफ बढ़ाया और टेबलेट स्क्रीन आगे की वान फाते हल्का सा मुस्कुरा दिया और स्क्रीन पर अंगूठा रख दिया वो जानता था यह किसकी तरफ से होगा ऑफिस में आते ही उसने दरवाजा बंद किया और सीट पे बैठते हुए पैकेज खोल अंदर काफी साथ रखे थे तरतीब से वो जैसे जैसे सफात पलटा गया आंखों में खुशगवार हैरत भरती है। इसी इस में फोन बजा तो वो चौंका फिर नंबर देख के मुस्कर तुम्हारा मैजिक शो कामयाब रहा हालिम क्या आप मुतासर हुए बहुत ज्यादा मगर हर मैजिक शो के बाद हाजरीन करतब का राज जानना चाहते है مگر کیا آپ نے کسی جادوگر کو اسٹیج اس پہ کھڑے ہو کر اپنا راز بتاتے دیکھا ہے بیک اسٹیج تو بتایا جا سکتا ہے نا آپ کیا جاننا چاہتے ہیں یہ تم نے کہاں سے لیے اشر محمود کے آفس کے سیف سے میں نے چند ردی کاغذ فائل کے اندر رکھ دی ہیں تاکہ ان کو فورنٹ رکھنا پڑے اب آپ ان کاغذات کی حفاظت کیجیے گا تم نے مجھے عثمان کے سامنے یہ سب کہنے کا کہا تمہارے خیال میں وہ اشر کے لیے کام کرتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ के کے काम کام کرتا ہے اگر میں اتنے کم عرصے میں جان گیا ہوں تو آپ کیوں نہیں جانتے ہوں گے بھلا حال لمحے بھر کو بھی نہیں چوک رہا تھا ترنت جواب آ دے رہا تھا فاتح ہلکا سا ہنج دیا یہاں کوئی کسی کا وفادار نہیں ہوتا ہمیں صرف کام نکلوانا ہوتا ہے کسی اور کو رکھوں تو وہ بھی بک جائے گا وفاداری آج بھی اپنا وجود رکھتی ہے وان فاتح کچھ لوگ وفاداری کے ایسے وعدے کر لیتے ہیں کہ اس کے خیر حالم نے گہری سانس آپ کا کام ہو گیا مجھے اجازت اور تمہاری فیس میں نے یہ فیس کے لیے نہیں کیا سیاست دانوں سے کون پاگل فیس لے گا سیاست دانوں سے تو فیورز مانگے جاتے ہیں اب آپ میرے مقروض ہیں کبھی کوئی کام لے کر آؤں تو کر دیجئے گا وہی میری فیس ہوگی پاتے نے ٹیک لگا لی اور فون کان سے لگائے مسکرا کے اس کو سنے گئے کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم میں آپ کی توقعات کے برعکس ہوں ایسی خواہش نہ کری تو اچھا ہوگا اس کی آواز میں اداسی گل گئی ہوں ویسے حالم کا کیا مطلب ہوا خواب دیکھنے والا پاتے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی وہ محظوظ ہو رہا تھا یعنی کہ ویژنری پھر جیسے یاد آیا تم نے بتایا نہیں یہ کام کس کا تھا چند لمحے کو خاموشی چھا گئی آپ چور کا نام جاننا چاہتے ہیں حالم نے سنجیدگی سے پوچھا और मैं ये जाने बगैर फोन नहीं रखूंगा मेरी हर धर्मी से सारा मलेशिया वाकिफ तो फिर सुनिए आपके घर चोरी वक्फा दिया तालिया मुराद नामें लड़की ने की थी वो कोई स्वच्छ लाइट है और जिसका आपके घर कुछ दिनों से आना जाना है फाते ने तर्ख मुस्कुराहट के साथ सैर ऐसा बात हिला दिया यानी मेरा शक दुरुस्त था गुड जॉब हाले मैं आपके लिए हाजिर हूं वान फाते जहाँ आप कहें जब आप कहें। کے ساتھ فون بند ہو گیا فاتح نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ فون پر پھر سے دیکھنے لگا سارے دن کی کلفت دور ہو گئی تھی اندھیرے تھے تالیا کار کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی فون کان سے ہٹا رہی تھی اور داتین ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی اسے ڈھچکا لگا تھا یہ بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ تالیاں مراد چور है तुम ऐसा कैसे कर سکتی ہو اپنے ساتھ کیا کہتی وہ داسی سے داطن کو دیکھ کے بولی آپ کی بیوی چور ہے ہمارے پاس ویڈیو ہے افسرا دات داتن وہ کسی پہ بھی اعتبار نہیں کرتے ان کا کوئی دوست نہیں وہ کسی سے جلدی متاثر نہیں ہوتے اگر انہوں نے حالم کو تھینکس تک نہیں کہا کیونکہ وہ صرف اجنبیوں کو شکریہ کہتے ہیں وہ حالم کو اجنبی نہیں سمجھتے حالم نے ان کا اعتماد جیتا ہے مجھے ان کو وہی بتانا تھا جو وہ سننا چاہتے تھے مگر تم نے اپنا امیج ہی کیوں خراب کیا داطن سدمے میں تھی میں نے ان سے سچ بولا ہے تالیا نے ان کے گھر چوری کی تھی بریسلیٹ چرایا تھا نا میں نے پہلی دفعہ کسی سے اتنا بڑا سچ بولا ہے اور میرا امیج تو ان پہ پہلے ہی خراب ہے وہ تلخی سے کہہ کے کار اسٹارٹ کرنے لگی داتن ابھی تک سدمے سے چور اس کو دیکھ رہی تھی تم نے آج اپنی جان خطرے میں ڈالی تم نے آج اندھا دھند کھائی میں ایسے مت کرو اس کے لیے تمہارا دل بیمار پڑ گیا تو جسم کسی کام کا نہیں رہے گا مجھے لگتا ہے میرا دل پہلے ہی بیمار پڑ چکا ہے لیا نہیں بس دل میں کہا گما دیا کار آگے بڑ گئی اور تکون عمارت پیچھے رہ گئی پان کی رہائش کا کی بتیاں جلمگا رہی تھی رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی ایسے میں فاسے کے کمرے میں آؤ तो वो ड्रेसिंग रूम में खड़ा दिखाई देता था और के दोनों पट खुले थे और वो हैंगर से कपड़े उतारे लिए और कमरे में कुर्सी पे आ बैठी खामोश टांग पे टांग जमाए उसे देख के जबरे मुस्कराये कहा जा रहे हो वो आगे आया और बैग में कपड़े तह करके रखने लगा मलाका कल छुट्टी है नु जा रहे हो اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑی سن با تین خزانوں کے گھر کو بیچنے سے پہلے ایک آخری دن اس میں گزارنا چاہتا ہوں ابھی کیسے بیچو گے کاغذات تو ہیں ہی نہیں کاغذات مل گئے ہیں وہ سر جھکائے بیگ میں سامان اڑس رہا تھا اسرا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہتی کیا مطلب کہاں سے ملے تیزی سے بولی مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی میں نے اوریجنل ڈاکیومینٹس کہیں اور رکھے اس کی نگاہیں جھکی تھی اور وہ شیف کا سامان کھانے میں ڈال رہا واٹ وہ چل رہ گئی تو جو کافی ساتھ یہاں تھے جو تالیا نے چرائے تمہاری بکول وہ صرف فوٹو کاپی تھی ہوں وہ ڈریسر میرر کی طرف بڑھ گیا جبکہ دراز کھلا اور جراوے نکالی وہ بالکل بے نیاس لگ رہا اصلا چند لمحے اسے دیکھے گئے پھر اس نے لب کھینچ دی بازو سینے پہ لپیٹ तो सुबह से इतना हंगामा क्यों मचा हुआ था क्योंकि वो कागजात अहम थे वो जराबे लेकर वापस आया और उनको बैग में डाला अभी तक असरा को नहीं देख रहा था और मेरी नीलामी मेरे डोनर्स, वो अहम नहीं थे असरा के अंदर उबाल सौने लगा बेबसी गुस्सा फ्रस्ट्रेशन और शदीद केत का शिकार हो रही थी तुमने मेरी उस डोनर को बेजब किया जो कांघो जैसे लोगों को मदो कर रही थी جس نے میرا پورٹریٹ بنایا جو گھائل گزار خریدنے صرف چہرے کے ساتھ اسے رکا کر کھڑی کبھی وہ چوری ہے تو کبھی میرا بھائی اور کبھی کہتے ہو فارق ہوئی نہیں وہ आज मेरे ऑफिस आई थी اور شدید فاتح के ابرو کرتے ہو اس نے की کی تمہارے ساتھ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا میں تمہارے ایک ایک معاملے میں تمہارا ساتھ دوں اور تم میرے کام کو बहुत کرو بس بہت ہو گیا الیکشن لڑنا ہے لڑو ملاقہ والا گھر بیچنا ہے بیچو لیکن میرے دوستوں سے اب تم دور ہو اتنے سالوں سے تمہارے جنون کے پیچھے ہم خوار ہو رہے ہیں اب اور نہیں تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ کاغذات مل رہے ہیں نہ کہ غصہ کرنا چاہیے असरा की आंखें सिर्फ अंगारा हो बोली किस बात पर खुश हूँ मेरे भाई के इल्जाम लगाया तुमने, मेरे को किया, तुमने उस के जो खोई ही नहीं मेरी एक बात संदो अगर आईंदा दोस्तों के साथ ये किया तो वो उंगली उठा के कह रही थी कि एक बात मेरी भी सन्डो असरा अगर मुझे कभी पता चला कि तुमने इस काम में अपने भाई या उस लड़की की मदद की है तो याद रख اس کے بعد ہم اس موڑ پہ آ جائیں گے جہاں سے, دی سے پسینہ آ رہا تھا جسم تپ رہا تھا تیزی سے وہ کمرے میں واپس آئی دروازہ بند کیا پھر ڈریسنگ روم میں آئی یہاں کا بھی دروازہ مقفل کیا اور کپ ہاتھوں سے کال میں ایش فاتح کہہ رہا ہے اسے فائل ملتے ہیں پریشانی چھوٹی وہ دبی آواز میں بولی تو شدید پریشان لگ رہی ہاں کا یہی بات آگے پیچھے بھی لوگوں کے سامنے دہرائی ہے کہ اس کو کسی انویسٹیگیٹر نے فائل واپس ڈال دی ہے مگر ڈونٹ ویری فائل میرے پاس ہی ہے اس کی مطمئن آواز سنائی नहीं تھی نہیں میں فاتح کو جانتی ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ اصل فائل کھوئی ہی نہیں لیزر لائے وہ جھوٹ بول رہا ہے مگر اس کی شکل پہ لکھا ہے ریلیکس کا میں نے خود چیک کیا ہے وہ میرے پاس ہی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں اشر وہ پائل تمہارے نہیں فاتح کے پاس نکلوا چکا ہے ذریعے وہ مان پاتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے اور اسے مجھ پہ بھی شک ہو رہا ہے کام صبح بات کریں گے میرے آفس میں پہلے ہی حالات خراب تھے میں سارا دن کا تھکایا وہ بےزار ہوا تو اسرا کی تیبیاں چڑھتی میں نے تمہارے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لیا اور تمہیں پرواہی نہیں ٹھیک ہے اب تم جو پرواہ نہیں میں صرف اپنا فائدہ نقصان دیکھوں گی جیسے تم لوگ دیکھتے کہہ کے تھک سے فون بند اشر شاید وضاحت دے رہا تھا مگر اس نے نہیں سنا پھر وہ گھمی تو جیسے میرے سامنے آیا وہ خاموش ڈریسنگ روم میں تنہا کھڑی تھی قدم قدم چلتی آئینے کے قریب آئی اور اپنا دیکھا انگلی کے پوروں سے آنکھوں کے کناروں کو چھوڑا آریانا کے نقش بھی مجھ میں ملتے تھے تین ایج میں پہنچ کے وہ بھی ایسے ہی لگنے لگے आज की दिन वो खुल थी छह साल पहले तेरह साल की हो गई होगी चंद वो खुद को देखती रही फिर मुस्करायी जैसे चेहरे को रिलैक्स करने की कोशिश की क्रीम उठाई और नरमी से चेहरे पर लगाने लगी जल चमकने लगी तो वो दिल से मुस्करायी और फान उठा ली अब वो वापिस कमरे में आते हुए आरामदेह अंदाज में बात कर कैसी हो तालिया मैं ठीक हूँ आप कैसी है मैं दस तालिया की संजीदा मगर नरम आवाज सुनाई بڑی کشتی پہ بیٹھ گیا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لیے پہ لپیٹ میں معاذرت کرنا چاہیے الیکشن جانے تمہیں کیا کہہ بیٹا کوئی بات نہیں ان کو تو قوم دو چار قتل بھی معاف کر ہی دے گی تالیا کی اداسن سی گونجے مگر میں مداوع کرنا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ ایسی کوئی بھی بات ہمارے درمیان آئے بدامی آنکھیں جیسے تانے وانے بنتے دکھائی دے رہی تھی थी مت کہیں درخواست تمت. ایک چھوٹا سا کام ہے آپ میرے لیے کر سکتے ہیں شو بتاؤ مجھے خوشی ہوگی اور پھر تالیا کی بات سن کے اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی تھی بالکل تالیا یہ میں کر سکتی सकती اور کل ہی کر سکتی ہوں کھڑکی سے باہر ہفس آلود رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی جا رہی تھی حالم کا اونچا بنگلہ رات کے اس پہ خاموش پڑا تھا تالیا دادن کو ڈراپ کر کے کار اندر لائی تو پورچ کی بتیاں بچی ہوئی تھی وہ کار سے نکلی اور سوئچ بورڈ کی طرف آئی مگر تھک کے رک گئی سانس بھی روک لیا پھر ایک دم گھوم وہ پورچ کی ستون کے ساتھ کھڑا تھا جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتا ہوا سم تالیا کا دل بری طرح دھڑکا ایک نظر گیٹ کو دیکھا جو چار کا جنگلا نما कोई बच्चा भी उसको फलांग ले, मगर फिर भी ये समी की तरफ से एक जुरत कदम। गेट के अंदर घर तक पहुंच गया एक घात जेब से निकालकर छोटी सी खिचड़ी दाढ़ी खुजाई तुमसे मुलाकात का दिल चाह रहा सारा दिन तो तुम बड़े लोगों के साथ घूमती फिरते हो रात को ही फारे होकर घर आते हो निकल जाओ मेरे घर से بازو لمبا کر کے گھوسے سے گیٹ کی طرف گلابی پڑنے لگی تازہ چھوڑا ہی نہیں تھا یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے اس نے ایک بچی تالیہ کی طرف پڑھائی تالیہ بل ہمیشہ سے گھرتی رہی بچی نہیں تھا سمی نے اس سے اس کی کار کی چھت پہ چپکا دیا وہ اسٹکی نوٹ فوراً چپک گیا तुम्हारे पास दो दिन है कल और परसों फिर मैं वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकता इसलिए वजीफे की रकम का तायून मेरा लाइफ और इस में पहली किस्त भिजवा दो वो चबा चबा के कह रहा था अगर दो दिन तक मुझे रकम ना मिली तो ताश की पत्तों की तरह तुम्हारा यह घर बिखर जाएगा घंटी बजी तो दोनों ने चौंक के देखा جنگلے نما گیٹ کے باہر نیم اندھیرے میں کالر کھڑکا کے سیدھے کیے تمہارے مہمانوں کے سامنے اصل چاہ رہا ہے سلمان کی ایک زبان ہوتی ہے اور دو دن تک اس زبان کو میں بند رکھوں گا صرف دو دن ہے تمہارے پاس पास تالیا مسکراتی نظر اس پہ ڈالی اور گیٹ کی طرف چلا گیا البتہ باہر نکلتے ہوئے اس نے سر سے پیر تک ایڈم کو دیکھا ضرور آ جاؤ ایڈم خفا کھڑی تالیا نے وہیں سے پکارا اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ایڈم کو گھر آنے کا بولا تھا ایڈم اتنا پسندیدہ نظر اس آدمی پہ ڈالتا اندر آیا تالیا اپنی جگہ سے نہیں ہلی وہ کے ساتھ اندھیرنی پہ تھا اور بازی سینے پہ لپیٹ رکھی ایڈم ذرا فاصلے پہ رکا سادہ پینٹ شرٹ میں ملبوس ذرا دفتی رنگت والا ایڈم آنکھوں میں الجھنے لیے ہوئے تھا بولو کیوں آئے ہوں وہ خفا اور اکتائی ہوئی لگتی کیا یہ آدمی آپ کو تنگ کر رہا تھا اس کی فکر مت کروں میں پولیس آفیسر ہوں ان لوگوں سے نپٹ سکتی ہوں یہی جاننے آیا ہوں آپ پولیس آفیسر ہیں واقعی یا نہیں وہ اس کی के میں دیکھ کے ٹھنڈے انداز میں بولا تو تالیا کے ماتھے پہ بلب پڑے اس نے ہتھیلی پھیلا میرا سکا آپ نے تو کہا تھا وہ سرکار کا ہے مگر وہ واپس میرے ذریعے ہی جائے گا نا نہیں چاہ تالیا اس نے سے تالیا کا چہرہ دیکھتے ہوئے نفی میں میں وہ آپ کو نہیں دے سکتا مجھے آپ پہ اعتبار نہیں رہا ने نے مٹھی نیچے گرا دی ایسا کیا کیا ہے میں نے جو تم مجھ پہ شک کر رہے ہو آپ نے ابھی تک یقین دلانے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں میں تمہیں بونس سفر کر رہی تھی ایڈم وہ جلا کے حیرت سے ہوتی آپ مجھے لالچ دے رہی تھی مگر میرا دل نہیں مانتا مجھے لگتا ہے آپ شروع دن سے اس سکے کے پیچھے میرا نہیں خیال ون خاتح آپ سے ورنہ وہ گھر میں ہونے والی چوری کے بارے میں آپ سے سوال جواب کیوں کرتے تالا بھر کو خاموش ہوئی وہ سب اسرہ اور اشر کو دکھانے کے لیے تھا تاکہ اصل چور مطمئن رہے کہ فاتح کو اس پر شک نہیں اور ہم اس سب کو پکڑ لیں یہ سب کہانیاں ہیں وہ نفی میں سرہ لا رہا آنکھوں میں افسوس تھا اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں تو آپ کو مجھ سے سچ بولنا ہوگا سچ بولنے سے معاملہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے اور جھوٹ اسے مستقبل کا حصہ بنا دیتا आप कौन है आपका मकसद क्या है और मैं आपकी मदद करके दुरुस्त करूंगा या नहीं मुझे सिर्फ सच बताएं बताए चेतालिया में खड़ी सुनहरे बालों वाली लड़की चंद लमे देखती रही मेरा नाम ताशा कमाल है और मैं पुलिस ऑफिसर अगर चाहती तो पुलिस भेज के वो सिक्का तुमसे रिकवर करके तुम्हें चोरी के सामने झेल बेच सकती थी मगर मुझे तुम पे तरस आया और मैंने सोचा की तुम्हें बोनस मिलना चाहिए کل تک سوچ رو, کس طرح واپس کرنا ہے تم نے وہ سکھا کی فیصلہ کر لو اس کے بعد ہم دونوں زخمی لہجے میں بولا اور اب میں سچائی خود تلاش کروں گا چیتالیا وہ پیچھے ہٹ رہا تھا اور تالیہ خاموشی سے جاتے دیکھ رہی تھی ایڈم چلا گیا اور وہ اسے روک بھی نہ سکی آج کے لیے بہت سچ بول چکی ہوں اب مزید نہیںڈم کا کوئی اور سوچنا پڑے گا. وہ خواب میں تمہارے ڈھونڈ رہا تھا اس کو خزانے کا راز بتا دو میں خزانہ کسی سے شیئر نہیں کروں گی میں ایڈم کو سچ نہیں بتا سکتی اسے لالچ آ گیا اور اس نے سارا خزانہ خود حاصل کرنے کا سوچ لیا تو ہوں ہوں خزانہ صرف میرا ہے میرے بابا اور میرے گاؤں والوں کا रात तारीख खो गई और वो अपने कमरे में बैठते आलती पालती ये बैठी सोचती रही हाथ में सन्हरा लॉकेट पकड़ रखा था बार बार हक को झड़कती अपनी ही तरदीब पर सिक्का उसका था चाबी उसकी थी वो इसको शेयर नहीं करेगी मगर क्या वाकई चा भी उसकी उसने सुनहरी लॉकेट को देखा था और फिर उसे गर्दन में पहना पीछे हुक्म करते वक्त वो तैयार थी वो यादों का पिंजरा था और बस खो जाने को तैयार मंजर एकदम बदना आंखों के सामने रोशनी लगी। आग रोशनी, जैसे भड़कते कमरे में पाया वो रात अंगीठी के पास बैठा है की वो लोहे की से चाबी अंगारों के ऊपर से उठाता है वो हथेलियों के चेहरा गिराए पंजों के बल उसके पास बैठी दिलचस्पी सस की हरकत देख रही चाबी सुनहरी दहक रही है वो उसको एहतियात से उठाए کھڑا ہوا ہے پھر واپس ایک میز کی طرف آتا ہے وہ بھی فورن پیچھے لپکتی اب وہ دونوں میز کے مخالف سروں پہ کھڑے ہیں درمیان میں ایک پیالہ ہے جس میں پانی جیسا کوئی مایا ہے وہ رات کو پسینے آ رہے ہیں وہ ایک ہاتھ سے پیشانی پونجتا ہے اور دوسرے سے چمٹا پیالے کے اوپر لاتا ہے پھر چابی اندر گراتا ہے وہ ڈبکی کھاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے تالیا کی لب کھل جاتی ہے وہ ہراسا سی آنکھیں اٹھاتے ہیں بابا یہ تو ٹوٹ گئی. اس کو ٹوٹنا ہی تھا تالیا پھر سے جڑنے کے لیے وہ کیسے یہ چاند کی اکیسویں اسی پانی میں دونوں ہاتھ رکھے آ کے اسے بتا رہا تھا تو درمیانی عمر کا آدمی ہے دبلا پتلا مگر چہرہ بے حد پرکشش سیاہ بال کندھوں تک آتے ہیں سر پہ رومال لپیٹ رکھا ہے جب غربت کمرے کی ہر شہر سے ٹپ اور اسے کون جوڑے گا بابا ننی لڑکی کھوئے انداز میں پوچھتی ہے جو اس کا مالک ہوگا یعنی میں جو بھی اس کو ٹوٹنے کے بعد جوڑتا ہے وہی چابی کا مالک ہوتا ہے یہ خزانے کی کنجی ہے تالیہ سوچو اگر ہم خزانے کا کفل کھول لیں تو اپنے لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے جب ہمارے پاس خزانہ آ جائے گا تو کیا آپ کا خاندان ہمیں قبول کر لے گا بابا کیا وہ لوگ مگر مراد کی آنکھوں میں سرخی ابھرتی ہے میں آپ کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا تالیہ وہ ظالم لوگ ہیں انہوں نے بغیر نہیں آؤ گی وہ گیا تھا یادیں بھاری ہو رہی تھی تالیا نے کرا کے لاک کے نوچ ڈالا کوئی فلم سی بند ہوئی روشنی چھٹ گئی छट गई उसने کھولی وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھی تھی تکیاں گود में रखे سب کچھ کتنا مختلف تھا اس کمرے اور اس کمرے میں کچھ غلط تھا ادھر کچھ عجیب سا تھا کچھ ایسا جو اس کا دماغ پکڑ نہیں پا رہا تھا کیا معلوم کہہ رہی ہو اور ہوں اس نے جھرجری لے کے سر جھکا ایسا ناممکن ہے کبھی نہیں یہ موٹی بھی نا وہ چت لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کری کیا مطلب ہوا حالم کا کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم ذہن میں کسی کا محظوظ لہرا گھوم تو وہ بند آنکھوں سے مسکرائے ایک عجیب دن کا دور ہوا اگلی صبح ابھی فجر ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب اختتابا کی رہائش کا پہ صبح کے انگاہ میں جاگ اٹھے آسمان ابھی گہرا نیلا تھا اور کوچ میں بتیاں جلی تھی ملازمہ کار نے اس کا بیگ رکھ رہی تھی اور وہ ساتھ کھڑا موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا نیلی جینز کے اوپر سفید ڈریس شرٹ پہنے اس نے آستین कहनियों तक मोड़ रखे थे और पाँव में थे। हमेशा की तरह यंग और फ्रेश फिर मोबाइल चेर में डाल के ड्राइवर से चाबी मांगी मैं खुद ड्राइव करूंगा तुम घर जाओ मगर सर सिक्योरिटी की छुट्टी पे नहीं जा सकता जरा सा मुस्कुरा के पूछा और ड्राइविंग डोर खोला ड्राइवर फिक्र सा हुआ सर दो घंटे का सफर है आप ड्राइव करने में इससे पहले की फाते कुछ कहता अंदर से असर आती दिखाई दी ساتھ ہی وہ دونوں بچوں کو باہر لا رہی تھی جو سوئے سوئے سے لگ رہے تھے مگر منہ دھلے اور دروازہ کھولا سن باؤ کی میں آخری دن ہم سب کو ساتھ گزارنا چاہیے ڈرائیور کو اشارہ کیا تم پچھلی کار میں سیکورٹی گارڈ کے ہمراہ جاؤ پھر اس نے فاتح کو دیکھا جو ذرا حیران ہوا تھا تمہیں اعتراض ہے کیا فاتح کے کی چہرے میں مسکراہ جیم گئی बिल्कुल नहीं इससे अच्छी बात क्या होगी कि हम सब एक साथ जाए वो खुश हुआ था मगर मैं सारी फौज को साथ नहीं ले जाना चाहता अब्रे सिक्योरिटी कार की तरफ इशारा किया वो तुम्हारे लिए नहीं है फाते वो हमारे बच्चों की हिफाजत के और मुझे शायद जल्दी वापस आना पड़े दोपहर तक तो मुझे अलग कार चाहिए होगी वो सारे फैसले कर चुकी थी सन आंखों पर चढ़ाए फ्रंट सीट पर इस्तेक से बैठी मान फाते ने समझ के सर हिला दिया और बेल्ट पहनते हुए پیچھے جو لیا اور سکندر بیٹھے تھے وہ مس کر آئے آج میں تمہارے دادا کا گھر آخری دفعہ और मैं बहुत ہوں اور میں بہت خوش ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ ڈیڈ ہم وہ گھر کیوں بیچ رہے ہیں سکندر اداستا ہوا گیارہ سالہ خوبصورت بچہ جو اپنی عمر سے زیادہ ذہن لگتا ہم کون سا وہاں رہتے ہیں سکندر جو لیا نے لاپ چڑھائی اور کھیتی سے باہر دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں तुम दोनों ने को साथ करते जाओगे असरा तो ने नल से टोका था ऐसे ही कह रहा था डेड जो भी करेंगे अब पिछले किए चेहरा वापिस मोड़ा इस घर को सन बाउ यानी तीन खजानों वाला घर क्यों कहते हैं पाते ने चाबी अग्निशन में घुमाई और मुस्कुरा के ग्री पे फेरा यह एक दिलचस्प कहानी اور تمہیں پتا ہے تمہاری ڈیڈ کو تمہیں کہانیاں سنانا کتنا اچھا لگتا ہے صبح کی سفیدی دور रही थी پھیل رہی تھی اور लगा جاگنے لگا تھا یہ नौकरी کی نوکری کا گیارہواں اور آخری دن تھا جو ساری دنیا کے لیے اسی رات بارہ بجے ختم ہو جانا تھا مگر ان تین انسانوں کے لیے وہ کبھی نہ ختم ہونے والا دن بننے جا رہا تھا صبح کی سفیدی اب में تبدیل हो چکی थी اشر محمود کی آفس بلڈنگ کی پینتیس روز مکمل طور चुके جاگ چکے تھے اور کام کے دھنی لوگ ही اندھیرے ہی جاب پہ پہنچ چکے تھے صبح تازہ ذہن کے ساتھ کام کرنے والے اپنی زندگیوں کے ایک ایک منٹ کو استعمال کرنے والے لوگ کامیابیاں خیر ایسے ہی تو نہیں ملا کرتی برکتیں ایسے ہی تو گھروں کے نازل نہیں ہوتی رسک ایسے ہی تو نہیں بڑھ جاتا صبح اٹھنے والوں اور سورج نکلنے کے بعد اٹھنے والوں جتنا کامیابی اور ناکامی اشتر محمود اپنے آفیس میں کھڑا تھا بک شیلف سامنے سے ہٹا تھا دیوار میں پڑا تھا. وہ اس کی, کی رنگت تبدیل ہوتی تھی آخر میں وہ مڑا اور پوری قوت فائل دیوار پہ دے ماری صفحات ادھر ادھر بکھر گئے خالی صفحات ایک طرف ہاتھ باندھے کھڑا رم کھنکارا سر میں نے خود چیک کیا تھا جب مسز اسرا نے فائل دی تھی تو اس میں اصلی ڈاکیومنٹ تھے اب اس میں صرف بلینک پیپر کی کال کے بعد میں نے کھول کے فائل کو دیکھا اور مطمئن ہو گیا کہ فائل پڑی ہے اوف کسی نے کے دوران کر شاید کاغذات تبدیل کیے ہوں اشر غصے سے اس کی طرح گھما اور گرایا سیف کی حالت دیکھو ایک ضرب تک نہیں لگی اس پہ کسی نے اسے کھولا تک نہیں اندر زیورات ہیں پیسے ہیں ایک چیز بھی نہیں رہی. تم نے پیپر دیکھے ہی نہیں تھے بھی مراد بھی تو آئی تھی رملی چمکا دیکھا وہ سارا وقت میرے سامنے بیٹھی رہی تھی اپنی غلطی اس کی سر مت ڈالا یہ خالی دماغ کی سوشل کو ایوننگ ڈریسز اور فیشن سے فرصت نہیں ملتی جو اس طرح کا سوچے بے تاری سے کہ اپنی سیٹ تک آیا رملی چپ ہو گیا باندھ فاتح صرف ایک سورت میں سرینڈر کرے گا اگر اس کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے پیسے نہ ہوں اشر نے سیٹ کا رخ پیچھے شیشے کی دیوار کی جانب موڑ لیا جس کے پاس اونچی اونچی عمارتیں اور نیچے سڑکوں پہ بہتر ٹریفک صاف دکھائی دے رہا صبح کی کننے عمارتوں کے اعتراف سے نکل کے سیدھی اس طرف آ رہی تھی ہمیں کسی بھی طرح باندھ فاتح کو پیسے کی طرف سے بے فکر نہیں ہونے دینا وہ کسی سے قرضہ نہیں لے گا, نہ یہ گھر کروڑوں کی مالیت کا ہے یہ گھر نہیں بکنا چاہیے پھر اس نے کرسی واپس موڑی اب چہرے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے خریداروں میں چینی زیادہ دلچسپی لیں گے سنباؤ چینی مسلمان تھا تو کسی ایسے آس یا نحوست کا ذکر کرنا جو چینیوں کو متاثر کرتی جمنی کی آنکھیں چمکی درست ایسا ہی کرتا ہوں مگر سر یہ چوری اس نے فوٹیج چیک کرو ایک فریم دیکھو کوئی بھی مشتبہ شخص نظر آئے تو رپورٹ کرو سختی سے تنوی کرتے ہوئے کہہ رہا تھا رملی نے جھٹ سر ہلایا اور دروازے کی طرف की तरफ اشر نے اس کی उसकी کو को نگاہوں سے دیکھا کیا رملی مجھے دھوکا دے رہا ہے کہیں یہ فاتح کے ساتھ تو نہیں مل گیا اس کا ذہن دوسری نہج پہ سوچ رہا تھا یہ ایسی دنیا تھی جہاں سائے کا بھی اعتبار نہیں تھا سورج نکل آیا تھا سڑک پہ ٹریفک رواں رواں تھی آج چھٹی کا دن تھا اس لیے رش کم تھا فاتح کی کار ملاقا کی قریب ہی تھی چند منٹ کا سفر ابھی باقی تھا وہ سن گلاس لگائے کہنیوں تک آست موڑے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے ڈرائیو کر رہا تھا کلائی میں پہنی بھوری کھڑی صاف نظر آ رہی تھی منہ میں کچھ جواب ہی رہا تھا बाहर भागते से लगे थे। सफर से कट रहा था। तभी फाते ने बर पे नजर डाली तो सिकंदर के स्क्रीन पर झुके चेहरे पर गुस्सा दिखा फाते ने सन ग्लासेज उतार के परे रखे और आईने में पीछे देखते उसे पकारा सिकंदर क्या तुम इंटरनेट भी किसी से बहस कर रहे हो سکندر نے मैं کے سر اٹھایا نے بھی مڑ کے گیم کھیل رہا تھا था بھی کچھ فیوریٹس ہیں ڈیٹ اور مجھے برا لگتا ہے اگر لوگ ان کو برا کہ چہرے پہ بے بسی بھرا भरा ڈر آیا ڈیت लोग इतने بدتمیز और पागल क्यों होते हैं किसी مشہور इंसान जिसको वो जानते तक नहीं होते उसके खिलाफ इतने बुरे बुरे कॉमेंट्स कैसे लिख देते हैं किसके बारे में क्या लिखा है लोगों ने सामने देखते हुए मोड़ काटते हुए मजमून सा पूछ रहा था सिकंदर ने एक नजर गोद में रखी स्क्रीन पे डाली जिसपे वन फाते का ट्विटर खुला पड़ा था फाते ने सुबह मार्टिन रूथर किंग का कोई पोस्ट किया था और उसपे हजारों कॉमेंट्स आए पड़े थे मस्बत कॉमेंट सिकंदर ने सिर्फ पढ़ के गुजार दिए थे मगर हर मंफी पे उसका दिल दुखता गया بکواس بند کرو پہلے خود تو سیکھ لو کرپٹ گئے ہو تم سارے ملے ہوئے کرتی آئی ہے. سب ہے. I hate so, مختلف دیکھ رہا تھا اس نے چہرہ اٹھایا باپ اس کے جواب کا منتظر میرا ایک ایک فیورٹ سیلبریٹی ہے اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں اور اس سے تمہارا دل دکھ گیا دکھنا نہیں چاہیے کیا ڈیڈ لوگوں کو کیا پتا کہ وہ آدمی کون ہے میرے لیے اس کا گلا رنگ گیا نے اداسی سے سر چھٹکا جو لانا باہر دکھتی رہی تب جانتے تھے سکندر کس کی بات کر رہا تھا سکندر وہ ڈرائیو کرتے ہوئے اسکرین کے پاس دیکھنے لگا جب رسول اللہ پہ پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی تھی اللہ تعالی نے ان کو جانتے ہوئے کیا حکم دیا تھا کہ وہ دوسروں کو بھی نکی اور جانتے ہو تین سال تک انہوں نے دوسروں کو اچھے کام کرنے کا حکم کیسے دیا خاموشی سے چھپ کے بتایا اور وہ سب مانتے گئے کیونکہ وہ اپنے تھے، سمجھتے تھے احترام کرتے تھے اور ان کی سچائی سے واقف تھے سکندر ابھی اداسی سے اسے دیکھ رہا تھا جو نرمی سے کہے جا رہے تھے تین سال بعد رسول اللہ نے کھلم کھلا لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع اور اسلام ہوتا کیا ہے اچھے کاموں کی طرف بلانا اور برے کاموں سے روک جب آپ نے یہ کام شروع کیا تو لوگوں کے آئیڈیا چیلنج ہوئے وہ جو اتنے سے جس طریقے پہ زندگی گزار رہے تھے وہ طریقہ سوالیہ نشان بن کر لوگ بےفر گئے دشمن بن گئے ان کو ازیت دینے لگے اور مختلف ناموں سے پکارنے لگے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ایسے القاب سنے تو انہوں نے کیا فرمایا सिकंदर ने मदद के लिए बहन को देखा जो खिड़की से बाहर देख रही फिर वापस चेहरा मोड़ा मुझे नहीं मालूम आप सलम वाले वाले ने फरमाया मतलब होता है कंडेम लानती इसका मतलब है रसुल्ला ने उसकी सारी बातों को इस तरह इग्नोर कर दिया की ये जब मुझे जानती ही नहीं तो ये जो कह ले ये मुझे नहीं कह रही मुझे क्या फर्क पड़ता है इसी तरह बेटे जब भी आप किसी मुशरे में रिफॉर्म और बेहतरी लाने खड़े होते हो ان کو بتاتے ہو کہ ان کی حکومت کا طریقہ, یا ادارے چلانے کا طریقہ غلط ہے جب آپ ہوتے ہیں. لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ثابت کر کے نہ دکھا دیں مگر اس عرصے میں ایک طبقہ جس کے مفاد اسی پرانے سسٹم کے ساتھ ہیں وہ بل بلا اٹھتا ہے یہ جو صحافی تمہارے خلاف روز اخبار میں لکھتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے وہ اندر سے اپنے لکھے پہ خود بھی یقین رکھتے ہیں ہرگز نہیں ان سب صحافیوں اور میڈیا والوں کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے کون کم اچھا ہے اور کون برا ہے مگر ان کے حکومت کے ساتھ مفادات ہوتے ہیں بیٹے کی نوکری کاروباری ٹھیکہ سیاست دانوں سے دوستی عدالتوں میں کیسز یہ انہی وجوہات کی بنا پہ اچھے کو برا بنا کے پیش کرتے ہیں سیاست میں یہ نہ دیکھا کرو کہ کیا کہا جا رہا ہے یہ دیکھا کرو کہ کون کہہ رہا ہے تم سیاستدانوں کو انبیاء سے نہیں ملا سکتے اسرانی قدر خط کس سے ٹوکا میں ملا بھی نہیں رہا نہ ہی ملانا چاہیے لیکن ان کی لائف سے ایگزامپل لی جا سکتی ہیں مشکل میں کیا کرنا ہے یہ ہم نے انہی کی زندگیوں سے سیکھا میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی بڑا کام کرنے نکلیں گے تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے لوگوں نے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا تو ہم کیا ہیں اور تمہارا فیوریٹ سلیبریٹی کیا ہے لوگ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری اس لیے اتنا لوگوں کی باتوں کا اثر نہ لیا کرو مگر ڈر میرے اپنے فرینڈس فیس بک پہ جب میری فیورٹ سلیبریٹی کے خلاف کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو میرا دل ان کا گلا مڑوڑ دینے کا چاہتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے میں ان سے دوستی ختم کری باہر دیکھتی جو لیانا اداسی سے بولی وہ بدھیرے سے ہنستی بڑے ہو جاؤ سکندر سیاست دانوں اور سیلیبریٹیز کے پیچھے آپس کی دوستیاں تعلقات بھی خراب کیے جاتے لیڈر کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ کون کون ان کے لیے لڑکے ناراض ہوا بیٹھا اگر بحث کرنی ہے تو بھی کرو اپنے کہ وہ فرشتے کیوں نہیں ہے آج کے لیڈرس کے بارے میں بھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وہ فرشتے ہوں تم اپنے لیڈر کو انسان قبول کر لو اس کی خامیاں اور خوبیوں کے ساتھ مگر اس کے جرائم کے ساتھ نہیں ذاتی خامیاں سب میں होती ہیں لیکن اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اپنے ملک کی لوگوں کو اپنی کی وجہ سے نقصان پہنچا رہا ہے اور ملے گا اگر تم اپنے لیڈر کو اس کی امپرفکشن کے ساتھ قبول کر لو اور اس کو فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو تو تمہیں ہر وقت دوستوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی مگر دوست برے ان کے لیے کون سا لیڈر بہتر ہے اور جو نہیں سمجھتے وہ خود ہی پیچھے رہ جاتے ہیں. مگر ڈیڈ سکندر اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اگر تمہارا فیوریٹ سیلبریٹی सच्चा है तो اللہ ساری دنیا کو اس کی سچائی دکھا دے گا سچ اپنے آپ کو خود ثابت کر لیتا ہے لوگوں کی مخالفت کو بکار کے ساتھ اگنور کرنا ایک آرٹ ہے اس کو جو سیکھ لیتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے وہ زور دے کر مگر ندی سے کہہ رہا تھا سکندر نے سر ہلایا وہ اب بہتر محسوس کر رہا تھا مگر مطمئن بہرحال نہیں تھا مطمئن رہنا بھی شاید ایک آرٹ تھا کال ملاقا کی حدود میں داخل ہو چکی تھی ملاقا ایک خوبصورت شہر تھا جو سمندر کنارے واقع تھا اور جہاں سیاحوں کی بہتاط تھی تاریخی طرز کا شہر جو لوگ پیدل گھوم پھر کے دیکھا کرتے تھے بازار سے کار گزارتے ہوئے پاتے کے چہرے پہ مانوس راہٹ بکھر گئی بالآخر وہ اس ٹھنڈی میٹھی سڑک پہ آ گئے تھے جہاں قطار میں ایک جیسے گھر بنے تھے جن کو رینوویٹ کر کے کافی شاپس اور ریسٹوران بنا دیا گیا تھا کبھی یہ چینی تاجروں کا یہ رہا گھر کنارے لاہور کی گلیوں میں قدیم ہندوستانی ترف کے گھر ہوتے ہیں جن کی کھڑکیاں سڑک پہ کھلتی ہیں ایسا ہی وہ دو منزلہ گھر وہ سڑک سے ہی شروع ہوتا تھا نیچے دو کمرے کی کھڑکیاں درمیان میں داخلی دروازہ فاتح نے گردن اٹھائی اوپر تین کمروں کی بالکونیاں بنی تھی خاموش پڑا خوبصورت گھر جس سے قدیم زمانوں کی مہک آتی تھی چلو آؤ میں تم لوگوں کو سن باؤ کی کہانی سناتا ہوں وہ خوشگوار انداز میں کہتا ہوا کار کی طرف مڑا جہاں بچے اسرا باہر نکل رہے تھے مگر اگلے ہی لمحے فاتح کی مسکراہٹ غائب ہو گئی چند فٹ کے فاصلے پہ ایک سلور کار پارک تھی اور اس کی بونٹ سے ٹیک لگائے وہ کھڑی تھی سر پہ سفید ہے درچہ رکھی, وہ کے سینے پہ کو دیکھ رہی تھی. آنے کے لیے شکریہ گھر دیکھنا چاہتی تھی تو میں نے اسے انوائٹ کر لیا امید ہے اس کہاں ہم اپنے نیلامی کے پروجیکٹ پہ بھی بات کر رہے تھے انداز میں بات مکمل کی وانڈ فاتح نے لب بھیج لی ابر البرہمی سے اکٹھے ہوئے ایک خاموش چھپتی ہوئی نظر اس لڑکی پہ ڈالی جو سادگی سے مسکرا رہی تھی اور گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کا سارا موڈ خراب ہونے جا. میں اتنی بری کیوں لگتی تھی کواللم کے اس متوسط طبقے کے علاقے میں صبح سستی تلو ہوئی تھی کم از کم ایڈم کے لیے وہ سستی تھی وہ ڈھیلا ڈھیلا سا کچن میں کرسی بیٹھا नाश्ता मेज पे लगा था मगर वो बामुश्किल चंद लुक में जहर मार कर पाया फिर प्लेट पर धकेल मां सामने खड़ी उसे देख रही थी नौकरी के लिए परेशान हुआ निकाह मुझे लगता है मैं नाकाम इंसान हूँ बो क्यू एडम उसने प्यार से पूछा सामने आ गई थी कार लपेटे सादा सी औरत जिसकी छोटी सी दुनिया थी तब मुझे धोखा देख के के गुजर जाते کسی کی نظر میں میری اہمیت ہی نہیں ہے اہمیت تو خود بنائی جاتی ہے کیسے ذہانت مہارت ٹیلنٹ دولت से سے برا ہو نہیں اپنے قدرتی اعتماد اور مثبت سوچ جتنا تمہارے اندر سے مثبت شوائیں پھوٹیں گی اتنا تم لوگوں میں محدود ہوتے जाओ और اور مثبت شوائیں کیسے پھوٹتی ہیں ماں جب تم سچ بولو اور دوسروں سے توقعات لگانا چھوڑ دو نہ روپے پیسے کی جو لوگوں کے پاس ہے اس کا لالچ لوگ تمہارے گرویدہ میں گرفتار کروانے کا ہر کوئی مجھے بے وقوف بنا کے آگے نہ بڑھ جایا کرے کس نے بنایا ہے تمہیں بیوقوف چیتالیہ نے وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے وہ خبکی سے تیز تیز بولنے لگا وہ کبھی کچھ کہتی ہے کبھی کچھ کبھی وہ مجھے اچھی لگتی ہے اور کبھی بالکل ناقابل اعتبار اس نے اس دن بھری محفل میں تمہاری حمایت کی تھی کہا نا کبھی اچھی نہیں لگتی ہے اس نے منہ بسور تو بری خبر کیوں لگتی ہے اس بات نے تمہیں اس سے بنسن کیا ایڈن اس بات پہ چونک ذہن میں بجلی کی طرح کوئی خیال کھونڈا تھا جیسے پانی کی لہر سی آتی ہے اور سارے جادو کو بہا لے جاتے پھر پیچھے ذہن ہو उस एक लम्हे में एडम पे आशकार हुआ कि की नाकाबले एतबार कब से लगने लगी थी वो बुड़ माने ना समझी से, से दिखा पंबूरु कौन उफ एबो तुम किताबें नहीं पढ़ती क्या वो तेजी से उठा रस्ते में जो कुर्सी मेज आई उसने ठोकर खाई मगर रुका नहीं सीधा कमरे की तरफ भागा दिल जोर जोर से धड़क रहा था बेड के नीचे से नन्ना संदूक बाहर खींचा और खोला اندر سے دھول مٹی سانس میں آئی مگر اس نے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا اتنا پرجوش تھا کہ دماغ حراب ہونے کا ڈر بھی نہیں تھا صندوق میں کتابیں بھری پڑی تھی. وہ جلدی جلدی ان کو الٹ پلٹ کرتا گیا یہاں تک ایک موٹی تاریخی کتاب نکالی اور جلدی جلدی صفحے پلٹ وہ تاریخی داستانوں پہ ممبئی تھی اور اس میں ایک چھوٹا سا باپ بمبورو شکار باز نام کا تھا مطلوبہ صفحہ کھولا تو ایڈم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں اسی نشان کا دیکھا تھا. تھا جو کسی خزانے کے پیچھے تھا ان کو خزانہ ملا یا نہیں خزانہ کیا تھا وہاں کچھ نہیں لکھا تھا بس ایک چابی کا और تھا اور ساتھ میں स्केच भी گول سکے کی तरह की चाबी جس کے ایک کونے میں ڈلی جڑی تھی مزید کوئی تفصیل اس تاریخ تاریخی کتاب میں درج نہیں تھی یقیناً اس موضوع پہ دوسری کتابیں بھی موجود ہوں اگر ایڈم کے پاس ان کو پڑھنے کا وقت نہیں تھا ساری کہانی ذہن میں کھلتی جا رہی چابی کے دو حصے تھے سکہ اور یہ لمبی سی ڈلی سکہ اس کے پاس تھا تالیم مراد وہ سکہ حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کی مدد سے خزانے کا کسل کھول سکے خزانہ ملاکا میں کہیں تھا کیونکہ شکار بازو کا تعلق ملاقا سے وہ کوئی پولیس آفیسر نہیں تھی وہ صرف ایک ٹریئر ہنٹر تھی وہ کتاب رکھی تیز سے الماری کی طرف لپکا اندر سے ڈبیاں نکالی جس میں سکہ تھا وہ ٹھنڈا پڑا تھا سنہری دھات چمک رہا تھا مگر آج اس میں کوئی ہنسے نہیں اگرے تھے اس نے سکہ الٹ پلٹ کے دیکھا ایک کونے میں ننا سا سوراخ تھا یہیں سے دلی اندر جائے گی اور وہ چابی مکمل ہو جائے گی اب مجھے کیا کرنا چاہیے اگلا سوال زیادہ پریشان کن تھا کوئی بھی خزانہ جو کسی بھی ملک کے کھنڈرات یا کھنجرات کی امانت ہوگا. یہ خزانہ ریاست کا تھا وہ اسے تالیہ مراد کو نہیں لینے دے گا اسے وان فاتح کو خبر کرنی ہوگی اس نے جلدی سے ڈرائیور کا نمبر ملایا وہ اس وقت بے چینی فکر مندی اور جوش کے ملے جلے تاثرات کے زیر اثر تھا ہیلو ہاں سنو وان اس وقت کہاں ہے ऑफिस या घर हम तो मलाका में है एडम के घर. उ, एडम का जोश ठंडा हुआ कब तक आ जाओगे वापिस शायद शाम तक मालूम नहीं अच्छा सुनो वो तालिया मुराद साहबा दोबारा तो घर नहीं आई और चोरी का कुछ पता चला उस घर तो नहीं मगर इधर मलाका में वो साहबा बेगम साहेबा के साथ वो लोग अंदर घर देख रहे हैं तुम क्यों पूछ रहे हो एडम करंट खा के जगह से उठा چیتالیہ صاحب کے ساتھ ملاقہ میں ہے پھر اسے یاد آیا کتنی دفعہ کا سن رکھا نہ سن باؤ کے گھر میں یقینی سے پوچھا ہاں مگر تم کیوں لیکن ایڈم نے فون کاٹ دیا دماغ کے چودہ طبق روشن ہو گئے سن باؤ کا گھر تین خزانہ والا گھر کیا چیتالیہ وہاں خزانے کی تلاش میں گئی ہے کیا یہ ممکن تھا کہ خزانہ اسی گھر میں چھپا ہو اوہ نو اسے وان فاتح کو بتانا اس نے جلدی سے الماری کھولی جو جوڑا ہاتھ آیا کھینچ نکالا اور بات روم کی طرف بھاگا آدھے گھنٹے بعد ایڈم ملاک جانے والی ایک بس میں سوار ہو رہا اس کے لباس کی اندرونی جیب میں محفوظ رکھا وہ वाला کی ایک خوبصورت سوسائٹی تھی ایک طرف مکان کے تار سے بنے تھے اور ان کی آگے سڑک پہ ٹریفک بہ رہا تھا ایسے میں ایک گھر کا دروازہ لا کر کے سمی باہر نکلا اور سڑک کنارے ٹراؤزر پہ رف سی شرٹ پہنے وہ منہ میں چھٹی والے دن مردوں میں قریب آیا مگر رستے میں کوئی رکاوٹ کی طرح ہائر ہوا تھا یہ شاید کسی پہاڑ کی طرح وہ سیاح کھلی بلاؤز खुले والی موٹی سی عورت تھی سیاہ رنگت اور گھنگریالے کندھوں تک तक سیاح پارے اس उसको گھرے जा رہے کوئی تپش تیز نکاح سمی کی پیشانی پہ پڑ کیا ہے اس طرح انداز اٹھا اور لمب مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے او oh, تو تمہیں تالیا نے بھیجا ہے میں کہہ رہی ہوں اس کا پیچھا چھوڑ دو وہ میری حفاظت میں سمی چند لمے سے دیکھتا رہا پھر زور سے ہنس دیا راتر کسی طرح سے گری گئی تو تالیا نے اپنی باڈی گارڈ بھیجی ہے اور کیا ہی اعلیٰ باڈی گارڈ بھیجی ہے اپنی جان بچانے کے لیے دو کوش تک تو تم سے بھاگا نہیں جائے گا بی بی اور تم آئی ہو مجھے نہیں. واہ! وہ ہنستے ہوئے سر جھٹک رہا تھا تالیا میری بیٹی ہے اور بہن بھی اور دوست بھی کبھی کبھی وہ میری ماں بھی بن جاتی وہ میرے لیے ایسی ہے کہ میں اس کے نزدیک تم جیسے کچرے کو برداشت نہیں کر سکتی اس لیے تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے اور اسے دور رہنا چاہیے کیونکہ میں ایک بہت خطرناک عورت ہوں سمی نے تنزیہ مسکراتے ہوئے اسے اس نیچے تک دیکھا اور تم کیا کرو گی میں تمہارا سانس روک سکتی ہوں سمی وہ اسی طرح اس کی میں دیکھ سی. مگر سمی نہیں ڈرا اس موٹی عورت سے کون ڈر سکتا تھا جو ایک ہاتھ میں چاکلیٹ اور رنگ برنگے چتر کے پیکٹ اٹھائے ہوئے کھڑی تھی थी چالی اگر अगर तुम्हारी जगह कोई ہوتا تو तो मैं उसको ہاتھوں की زبان में سمجھاتی لیکن تم عورت ہو اور بے شم دو تین عورتوں کی برابر ہو لیکن مجھے تم پہ ترس آ گیا ہے تو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہہ کے وہ گھوما اور سڑک سے گزرتی پولیس کی کار کو اشارہ کرتے ہوئے چلایا آفیسر آفیسر یہاں جگہ جگہ پولیس کی پیٹرول کار گھوم رہی ہوتی تھی پولیس اہلکار نے فورن کاروں کی اور اپنا پستول نکالتا باہر نکلا کیا ہوا سر باوردی آفیسر تیزی سے اس کی طرف سمی نے خاموش کھڑی دانتن کا بازو کہنی سے پکڑ لیا اور چہرے پہ بے پناہ پریشانی اس کی تلاشی ہے پریشان انداز میں پستول ہاتھ میں لیے قریب بار لیانا کا چہرہ دیکھ کے خوشگوار ہے کیسی ہیں آپ سمی کی طرف دیکھا سب ٹھیک ہے میم سمی کے الفاظ منہ میں رہ گئے اس نے رک کے باری باری دونوں کے چہروں کو دیکھا موٹی عورت بلاخر مسکرائی اور نرمی سے ہے یہ ہمارا دوست ہے اس کو دیکھنا تو اس کا خیال رکھنا ہوں ہاں شروع کوئی مسئلہ نہیں پرسوں لرک کی برتھ ڈے پہ آ رہی ہیں نا آپ مسکرا کے ادب سے پوچھا تمہارے بیٹے کی سال ہو اور میں نہ ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے پیاز वो हाथ झला के बोली तो ऑफिसर हल्का सांसा से दोनों को सलाम किया केल कदरे चकरना लगता था अब मैं दोबारा वो तमाम अल्फाज दोहराऊंगी जो मैंने अभी कहे लेकिन उम्मीद है इस दफा तुम उनको और सुनो उसको घुरते चबा चबा के बोलने लगे तालिया का पीछा छोड़ मैं कह रही हूं, समी उसका पीछा छोड़ दो एक एक कदम आगे बढ़ने लगी और समी एक एक कदम पीछे हटने लगा वो मेरी हिफाजत में है वो मेरी बेटी भी है जहन भी और दोस्त भी और कभी कभी वो करीब आ रही थी और समी शर चेहरे के पीछे हट वो मेरी माँ भी बन जाती वो मेरे लिए ऐसी है कि उसके नजदीक में तुम जैसे कचरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती बरूनी दरवाज से समी की कमर टकराई वो मजीद पीछे नहीं हट सकता था न उसके हाथ में पिस्तौल तक लीन जाने की शक्त थी इसलिए तुम्हें मुझसे डरना चाहिए और तालिया से दूर रहना चाहिए क्यूँकी मैं एक बहुत खतरनाक औरत और मैं तुम्हारा सांस भी रोक सकती हूँ समूह उसके करीब आके वो हल्के से घर आई वो चुप शल खड़ा रहा پھر وہ مڑی اور اسٹور کی طرف بڑھ گئی کچھ دیر بعد سمی نے نظر دیکھا بھاری بھرکم عورت اب بچوں والی جا تھی اور مختلف ملاقہ پہ دوپہر ہل رہی تھیار نام آلود تھی دور سمندر کی لہروں کا شور یہاں تک سنائی دے رہا تھا بازار میں معمول کی گہما گہمی ٹریفک دکانداروں کا شور اور آواز ایسے میں صرف گھر کے اندر آؤ تو بڑے کمرے سے گزر کے سہن آتا وہاں تالے اور گردن اٹھائے خلے, کو دیکھ رہے دونوں بچے ادھر ادھر بکھر گئے تھے. اندر ایک کمرے کا دروازہ بند کے وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے باتیں دونوں ہاتھ کمر پہ جمائے سخت ناخوش لگ رہا اس لڑکی کو بلانے کی کیا ضرورت تھی یہ ہمارا فیملی ہولیڈے تھا کون سی فیملی جس کو تم اپنی سیاست کے پیچھے چھوڑنے تک تیار ہو گئے تھے اگر صرف سیاست ہی میٹر کرتی ہے فاتح تو میں بھی وہی کر رہی ہوں وہ میرا بزنس انٹرسٹ ہے اور جیسے میں تمہارے مفادات میں تمہارا ساتھ دیتی ہوں تم بھی دو گے اس نے ہمارے گھر असरा چوری کی ہے اسرا لیکن اسرا نے درستی سے بات کر مگر تمہاری فائل تو کوئی ہی نہیں فاتح اور اگر کی بھی ہے تو کیا ہوا کیا بارش سے نیشنل میں کرپٹ سیاستدان نہیں ہے جن کے ساتھ تم روز اٹھتے بیٹھتے ہو اور میں ان کی دعوتیں کرتی ہوں جیسے ان چوروں فاتے نے لب کھینچ لیا اور چہرہ مول لیا اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا ویسے بھی ابھی تم یہی کہہ رہے تھے نا کہ سیاست دانوں کے پیچھے دوستوں کو آپس میں تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے تل ہی سے کہ وہ تیز تیز آگے بڑھ گئی تالیا ابھی تک دالان میں کھڑی گردن اٹھائے گھر کے بلائی کمروں کو دیکھ رہی تھی جب دھیرے دھیرے سارے گھر والے اسی طرف آتے گئے بچے اسرا اور پھر ان کے پیچھے فاتے वो बटनों वाली सफेद शर्ट के आज तीन मोड़े जेम्स की जेबों में हाथ डाले कदम कर उठाता करीब आया घर क्यूँ कहते हैं फाते साहब वो सादगी से, से देख के बोली तो फातेह ने रुख मोड़ लिया और आगे चलता गया यहाँ तक की वो एक सहन के दूसरे कोने में नबूतरे तक जाते जिसके ऊपर एक मुजस्मा नस् یہ وانگڑی کا مجسمہ ہے اس نے مجسمے کی طرف اشارہ کیا بہت حسین لگ رہا تھا ایک چینی آدمی پورے کت سے کھڑا تھا کمر پہ ہاتھ باندھے، لمبے بال سر پہ ٹوپی لمبی باڑی اونچے اور کندھوں سے پیر تک گرتا چوبا میان میں تلوار چہرے پہ دوستانہ مسکراہٹ آئی اور بدھ مت کے تین نگینے ہوتے ہیں بدھا دھرما سنگا ان کو سن باؤ کہا جاتا ہے وانگلی ایک چینی غلام تھا پندرہویں صدی میں وہ اپنی ذہانت اور صلاحیت کے بل بوتے تھے کم عمری میں ہی محل میں اعلیٰ حاصل کر لیتا ہے, پھر چینی کا خاص ہوتا ہے اور ایک بہت باندھے کو دیکھتا تالیا کے آنے کی کلفت بے زاری تو سب بھول گیا تھا اس کو بادشاہ نے سنباؤ کا رقم عطا کیا تھا وہ اکثر ملاقا آتا تھا ساری دنیا سے گھوم پھر کے سامان تجارت اور مختلف حکومتوں سے معاہدے کر کے وہ سمندر کے رستے ملاقات اپنے آخری قیام میں وہ کافی عرصہ ادھر رہا وہ ایک اعلیٰ درجے کا ایکسپلورر، تاجر اور ایڈمرل تھا اس نے چینی حکومت کو دنیا کی بہترین سپر میں سے بنا دیا تھا کہتے ہیں وہ کمال کا آ آپ کے والد نے وانگلی کا گھر کیوں خریدا فاتح کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ابھی تک کے کام کا جائزہ لے سکے میں چھوٹا تھا تو ایک دفعہ یہاں آیا تھا تب کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وانگلی کا گھر ہے میں بابا کے ساتھ سامنے کسی دکان پہ بیٹھا تھا پھر ادھر آ گیا یہ مجسمہ تبھی ٹوٹا پھوٹا تھا اسرا نے بعد میں اس کو ٹھیک کروایا یہ مجسمہ مجھے بہت پسند آیا تھا عجیب کشش تھی اس میں اب بھی ہے مانوسیت اپنائیت جیسے کوئی دوست ہوتا ہے نا اس کی گردن اٹھی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا ہاتھ ایسے کمر پہ باندھ رکھے تھے جیسے بانگری نے باندھے ہوئے تھے کس نے بنایا تھا یہ مجسمہ سکندر نے دلچسپی سے پوچھا شہزادی تاشرہ देखने تالیا شہزادی تاشا کون تھی یونو میں نے بھی ایک دفعہ ایک تھیٹر شو میں تاشا آگا ببا کا کردار ادا کیا تھا وہ آریانہ کو بہت پسند تھی سکندر فوراً بولا مگر نے چہرہ موڑ کے قدرے خبکی سے وہ کوئی روسی فیری ٹیل تھی جو دس سال پہلے لکھی گئی تھی میں ملاقا سلطنت کی شہزادی تاشا کی بات کر رہا ہوں پھر دوبارہ سے مجسمے کو گردن اٹھا کے دیکھنے لگا تو کون تھی شہزادی تاشا کالیہ کی نظریں بے اختیار دیوار کی جانب اٹھیں شمالی دیوار جہاں اس نے وہ نظم لکھی دیکھی تھی خواب کے برعکس وہ دیوار حال نہیں تھی شاید میں مرمت کرتی گئی تھی وہاں کسی بھی قسم کی لکھائی کا نشان نہیں تھا شہزادی تاشہ فاتح کے پسندیدہ کرداروں میں سے ہے اسرا باہر آتے ہوئے محفوظ انداز میں بولی فاتح کسی عورت کی تب تک تعریف نہیں کرتا جب تک وہ اس کی شدید مستحکم مگر شہزادی تاشہ سے وہ ہمیشہ متاثر رہا ہے وہ مسکرا کے پلٹا میں اکثر تمہاری تعریف کرتا ہوں اسلا نے مسکرا کی شانیاں اور پھر تالیہ کی طرف متوجہ ہوئی. شہزادی تاشہ ملاقہ کی سب سے حسین شہزادی وہ سلطان کی بیٹی نہیں تھی بلکہ بندہارا کی بیٹی تھی بندہارا کیا ہوتا ہے ماما وہی جو تمہارے بابا بننا چاہتے ہیں پردھان منتری وزیر اعظم اس زمانے میں سب سے طاقتور اور اس کے بعد وزیراعظم، اعظم مگر آج کے ملیشیا میں وزیراعظم سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور اس کے بعد بادشاہ ٹو ڈیموکریسی وہ واپس جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے چلتا گیا سہن کے دوسرے کونے میں درخت لگے تھے جو اس کے بابا نے لگوائے تھے جو لانا وہی بیٹھے وہ جھک کے اسے سرگوشی میں کچھ کہنے لگا اور وہ دبا دبا سے ہنسنے لگی تالیا نے ان سے نظر ہٹائی اور اسلحہ کی طرف متوجہ ہوئی جو بتا رہی شہزادی تاشا کے بارے میں ملے کوکر نہیں ملتا لیکن چند اسی تاریخی کتابوں میں تھوڑا بہت ضرور لکھا ہے وہ پردھان منتری کی بیٹی تھی بے حد ذہین عقل مند اور دانا کہتے ہیں وہ سب کچھ کر سکتی عورتوں والے کام بھی काम والے کام بھی گھڑ سواری تیر اندازی تلوار زمین ہو یا پھر کھانا پکانا کڑھائی سلائی لکھنا پڑھنا غیر تاشا کسی ساہرہ کی طرح تھی اسے کئی زبانوں وہ سیاسی سمجھ بوجھ بھی رکھتی تھی اور اپنے باپ اور سلطان تک کو سیاسی مشورے بھی دیا کرتی دی تھی ایک وقت میں وہ اتنی طاقتور تھی کہ مورخ لکھتے ہیں وہ سارے محل کو چلا رہی تھی کہتے ہیں سلطان بھی اس سے بہت متاثر ہوا تھا اور اس کو اپنے لیے چاہتا تھا پھر کیا ہوا معلوم نہیں کہتے ہیں اس کی کہانی کا انجام دکھی تھا مگر وہ اکثر سن کے گھر آیا کرتی یہاں اسی آنگن میں اسی نے یہ مجسمہ بنایا تھا دوست مع کے پاسٹھا کرتا تھا اور وہ ادھر دالان میں کھڑے مجسمے بناتی تھی بالکل ادھر جہاں تم کھڑی ہو تالیا ایڑیوں پہ الٹی گھوم اب اس کے سامنے سن باؤ کا کمرہ تھا और ऊपर اس نے نکاہیں اٹھائی اوپر تین کمرے تھے جن کی بالکنیاں سڑک کی طرف بھی کھلتی تھی اور ایک ایک کھڑکی ادھر سہن میں بھی کھلتی تھی اوپر کون رہتا تھا وہ سوچتی نظروں سے بولی اوپر اسرا نے اجنپے سے اوپر دیکھا شاید سامان وغیرہ رکھا جاتا ہو کیونکہ سنباؤ کا کوئی خاندان تو تھا نہیں وہ غلام تھا نا غلام شادی سے معذور ہوتے تھے یعنی انہیں انہی شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوئی. اس جگہ سے کھڑے ہو کر سن باؤ کا کمرہ اتنا صاف نہیں دکھتا جتنا اوپر والا کمرہ دکھتا ہے وہ اوپر دیکھتی بے خدی کے عالم میں جا رہی شاید سن باؤ کی ساتھ رہتا تھا یہاں شہزادی ایک محل طرح سے ملنے نہیں آتی تھی شاید وہ اس سے ملنے آتی تھی جو اوپر اس کمرے میں رہتا تھا فاتح جو ابھی تک جولیا سے جھک کے کچھ کہہ رہا تھا اس بات پہ چونک کے پلٹا اور सीधा हुआ وہ मेरा कमरा है تالیہ اسے دیکھ کے اداسی سے مسکرائی شاید اس کمرے کے مکین کو بھی شہزادی اتنی ہی پسند ہو جتنی کو ہے۔ اور آگے بڑھتی نے چند لمحے اس کی بات پہ غور کیا پھر بیٹی کی طرف واپس مر گیا فون سے تصویریں بنا رہی تھی اور سکندر مجسمے کے قدموں میں بیٹھا اس پہ غور کر کرا تالیا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی صحن کے دوسرے کونے میں بنے کنویں تک آئی قدیم ترس کا کنواں جو کسی زمانے میں سنباؤ کے زیر استعمال وہ کنویں کے سر پہ رکی اور اندر جھانکا پھر مڑ کے دیکھا کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا تالیا نے جیب سے لائٹ نکالی اور اس کی نیلی روشنی کنویں کے اندھیروں کی سمت پھینکی کنویں کی ایک دیوار کے ساتھ دھبے سے لگے تھے جو نیچے گہرائی میں اتر رہے تھے وہ مزید آگے ہوئی وہ دیوار میں خدے نننے, نننے سے زینے تھے جن کی مدد سے نیچے اترا جا سکتا تھا نیچے کیا تھا تالیا مراد مسکرائی اور لائٹ بند سے معلوم تھا خزانہ کہاں ہے پھر وہ مڑی اور الانیہ انداز میں اونچا سب بولی تو آنکو میں یہ گھر خریدنا چاہتی ہوں